کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کر دو دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد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 نو دفیل منو ان شیبل خول کفو یقین اللہ ان کی جو ایمان لائے مدافعت کرتا ہے یقیناً اللہ کسی خیالت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ على نفذہم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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعض فَامّ بِبَعْضِ لَهُ الدِّمَت صَامِعٌ وَبَيّعٌ وَصَلَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الله كثيرا نو ان پی یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے حق نکالا گیا محض اس بنا پر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 امرو امرو بل مارو فیو عن المنکر وللہ عاقبت الامور جنہیں اگر ہم زمین میں تمکنت عطا کریں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 ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپور سامعین یہ پروگرام دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو شب بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا گیا تھا پروگرام کی شروع میں آپ نے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصل تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ سنی اس کے بعد نو بجے کے قریب ہمارے پروگرام کی براہ راست نشریات کا آغاز ہوا آج ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود امتیاز احمد سرا صاحب اور اسی طرح سے زاہد عابد صاحب آج کا جو موضوع جیسے کہ ہمیشہ رہتا ہے اسلام اور مغرب کی ہم بات کر رہے ہیں ان مسائی اور کوششوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حقیقی اسلام کا ایک پیغام ہے ایک حقیقی جہاد ہے جو کیا جاتا ہے امتیاز صاحب نے ہمارے سامنے جہاد کی اقسام بیان کی اور جہاد کا مطلب مفہوم ہمارے سامنے رکھا اور انہوں نے واضح کیا کہ کتنی طرح کے جہاد ہیں اور کس جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا اور جہاد بصیف کا بھی ذکر کیا اسی ذکر کے ساتھ سامعین بات شروع ہوئی اس ایک نام نہاد جہاد کی جو اسلام کے نام پر قتل و گری کا بازار شروع کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے ایک نوجوان ثاقب محمود صاحب جنہوں نے داعش کے اوپر ایک ریسرچ کی ہے انہوں نے اپنا ایک تھیسس پورا لکھا ہے کہ کس طرح یہ کیا کیا ذرائع استعمال کرتے ہیں کیا طریقے استعمال کرتے ہیں جن کا مقصد اور شیوا خدمت نہیں بلکہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے اور اس ٹارگٹ کے لیے وہ تمام وسائل اور ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے نوجوان ذہنوں کو گمراہ کیا جائے اس گفتگو کے بعد ہم بات کو آگے لے کر بڑھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو وہ خلیفہ ہے جو اپنے آپ کو اس کا نام ابو بکر البغدادی ہے اور جو صرف یہ کہتا ہے کہ جان لے لینا عن اسلام ہے عین جہاد ہے <coughs> یا جان لے لو یا پھر جو وہ کہتے ہیں وہ کرو پھر ہم نے بات کی کہ کس طرح سے احمدیہ مسلم جماعت کے پاس بھی خلافت ہے اور خلیفہ وقت کا کیا پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے اور ہمارے نوجوان کس طرح کا جہاد کر رہے ہیں اسی کی ایک مثال مختلف جو تحریکات چلتی رہتی ہیں ایک تحریک اللہ کے فضل سے خدام جو ہمارے نوجوان ہیں کینیڈا کے وہ بھی کرتے ہیں ہر مہینے دوسرے مہینے یہ کام کیا جاتا ہے جس میں ہم خون کا عطیہ دیتے ہیں وہ خون جو لوگوں کی زندگی بچانے کے کام آتا ہے ایسا ہی ایک جو چیز کی گئی تھی کچھ عرصے پہلے اس کے لیے تاہر صاحب کو ہم نے آن لیا ہے تو امتیاز صاحب طاہر صاحب کو تھوڑا سا ایک تعارف بھی دیجیے پھر ہم انہیں آن لائن لیتے ہیں آن لائن لیتے ہیں اور ان سے بات جی. کرتے ہیں تو دراصل <coughs> آ, آ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آذب اللہ رجیم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام اور آ, آ, دراصل بات یہ ہو رہی تھی کہ کس طرح داعش اور آئسس اور دوسری جو جہادی تنظیمیں ہیں دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کس طرح یوتھ کو نوجوانوں کو ریڈیکلائز کرتی ہیں اور کوئی آ, اور کس طرح یوتھ سسپٹیبل ہوتے ہیں ریڈیکلائز ہونے کے اور اس ضمن میں ثاقب صاحب نے بھی باتیں بتائیں تو یوتھ چاہتے ہیں سینس آف بلانگنگ اور اس طرح کر yeah. کے بات ہو رہی تھی اور آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح جو جماعت احمدیہ کی خلافت ہے جو دراصل نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فربودہ پیش کوئی کے تحت ہے اور قرآن کریم کے تحت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو سُرع نور کی آیت نمبر چھپن ہے اس میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے یہ وعدہ کرتا ہے جو نئے کا مال بجا لاتے ہیں کہ ان میں اسی طرح خلافت قائم کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں میں خلافت قائم کی है. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سمت خون و خلافت, خلافت العٰٰ منہاج نبوع है. کہ تم میں خلافت قائم ہوگی منہاج نبوت پر آخری دور میں تو وہ خلافت قائم ہوئی ہے ایک طرف تو نام نہادی خلیفہ یہ کہہ رہا ہے کہ نوجوانوں کو كہ جاؤ تم لوگوں قتل عام کرو اور لوگوں کو مارو اور ان کا ان کا خون کرو اور دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہے جماعت احمد میں حضرت مرزا مسور احمد خلیفۃ المسیح القام سید اللہ بن ہمیں ہماری جو یوتھ ہیں نوجوان ہیں لوگ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی جانیں بچاؤ اپنا خون کا عطیہ دے کر لوگوں کی جانیں بچاؤ اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں تو اس ضمن میں میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو دوست ہیں طاہر احمد صاحب ابھی اس ٹائم وہ کیلگری میں ہیں تو میں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور وہ انہوں نے یہ جو بلڈ ڈرائیو تھی اس کو ہیڈ کیا ٹھیک ہے تو پہلی تو طاہر صاحب آپ کو خوش آمدید ریڈ، ریڈیو احمدیہ میں السلام علیکم و اللہ طاہر السلام علیکم و رحمت اللہ, اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ جی طاہر آپ آنر ہیں اس وقت ریڈیو احمدیہ پر اور امتیاز صاحب نے آپ کا تعارف بھی ہم سے بیان کیا ہے آپ نے جو بلڈ ڈرائیو کی تھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تفصیل ہمارے سننے والوں کو ان بتائیے اس میں یہ پہلی بلڈ ڈرائیو نہیں تھی ہم پچھلے سالوں سے بھی بلکہ ہر سال کینیڈا کے مختلف علاقوں میں ہماری جو یوتھ ایسوسیشن ہے خدام اللہ عندیا وہ اس طرح کی بلڈ ڈرائیو کا انعقاد کرتی ہے اسپیشلی کیلگری میں اور ون کے ایریا میں تو کافی سالوں سے یہ اس سال الحمدللہ جاری ہے ٹھیک ہے اور اس سال وان کی کلینک میں قریب تھا ماشاء اللہ یہ نمبر الحمد للہ بڑھ رہا ہے اور اسی طرح ہمارے ان میں اب یہ نئی تحریک ہے اور اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ جی السلام علیکم طاہر صاحب کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر الحمد واللہ. الحمد واللہ. جی. طاہر صاحب یہ بتائیں کہ جو ہمارے نوجوان اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کوئی یہ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں کہ واقعی یہ کہ اہم فریضہ ہے جو سر انجام دے رہے ہیں ان کو اس کی ذمہ داری یا اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جن کے بانی تھے ان کا یہ ایک سمبل تھا کہ وہ خدمت خلق کو اپنا مقصود سمجھتے تھے اپنی زندگی کا اور جیسا کہ ان کا ایک پارسی کا شعر بھی ہے کہ میرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است. ہمیں हم کہ میری زندگی کا جو میرا عقیدہ ہے جو میرا وے آف لائف ہے جو میری है जो وہ بہرحال یہی ہے کہ انسانیت है خدمت کرنی ہے تو جو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے جو ہمارے نئے نوجوان ہیں ان کے اندر بھی یہی روح پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان وہ جانتے ہیں کہ جیسا قرآنِ دین کی تعلیم بھی ہے کہ سب سے بڑا عطیہ جو آپ کرتے ہیں وہ یہ خون کا عطیہ ہے تو الحمدللہ وہ کافی پیشنیٹ ہیں اور کے ساتھ, اپنے انٹرنل موٹیویشن کے ساتھ وہ اس میں شامل ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تاہر آپ نے یہ باتیں بتائیے یہ بھی آپ بتائیے کہ جو ایک یونٹ آپ نے ون من فور یونٹس کیے تھے مجھے میری معلومات اگر درست ہیں اور میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو یہ بھی وقت کی کمی تھی ابھی اور بھی لوگ موجود تھے جو دینا چاہ رہے تھے اس میں ایسا ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا موبائل یونٹ ہے سی بی ایس کا وہ اتنے ہی زیادہ میکسیم اتنے نمبر اکوموڈیٹ کر سکتا ہے جو رجسٹریشن تھی ہماری وہ ون ففٹی سکس تھی لیکن ان کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے تو یہ ان کا میکسیم نمبر ہے جو کیری کر سکتے ہیں تو کیونکہ ہمارے پاس اور بھی ایسے نوجوان تھے تو اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر ہم چالیس اور نوجوان کو سی بی ایس کی لوکیشن پہ لے کے جائیں اپنے سامعین کریم کی جو تعلیم ہے کہ ایک ان انسان کی جان بچانا گویا تمام انسانوں کی جان بچانا ہے یہ سورہ المائدہ کی آئٹ نمبر تینتیس ہے تو آج کل کی جو نوجوان ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے کچھ اور انٹرسٹ ہیں یہ بتائیں چونکہ آپ کی انوالومنٹ ہے بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ کیا آپ کو کبھی دکت ہوئی ان کو کنونس کرتے ہوئے کہ آئیں آ کر خون کا دیں اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ بظاہر تو ہمارا جو مسلمان مسلمانوں کے بارے میں جو تاثر ہے وہ تو یہی ہے کہ ان میں کوئی انسانیت جب تو نہیں ہے یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں اور انسان انسان کی وہ ویلیو نہیں کرتے لیکن حیران کن تجربہ یہ ہے کہ ہمارے جب نوجوانوں سے آپ بات کرتے ہیں تو بالکل اس کے برعکس آپ کے سامنے نظارے آتے ہیں کیونکہ ایک چھوٹی عمر سے ہی یہ تعلیم دی جاتی ہے انہوں نے اپنے بڑوں کو بھی اسی کام میں دیکھا ہے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے آج سے ایک سو پچیس سال سے تو اس میں کوئی کوئی کڑی اس کی مسنگ نہیں ہے یہ الحمدللہ جی. بڑی روانی کے ساتھ یہ چلتا آ رہا ہے ہمارے جو یگ جنریشن ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ہم کرتے آئے ہیں اور جو بظاہر جو میڈیا جن چیز کو پروٹریک کر رہا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ لوگ ہیں آج تک الحمدللہ ایم ڈی کی طرف سے ایسی کوئی بات منسلک نہیں کر سکتے آپ جی طاہر بھائی آپ یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کیلگری میں اس وقت موجود ہیں ویسے تو آپ کی رہائش ادھر پیسو لچکی ہے تو ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ کیلگری میں کسی خاص مقصد کے تحت گئے ہوئے ہیں ہاں جی اس میں دو چیزیں تھیں ایک تو میرا بھانجے نے کریم کا حفظ مکمل کیا تھا تو اس کی تقریب امین تھی جس کے سلسلے میں یہاں پہ آیا ہوا تھا ماشاءاللہ بہت مبارک مبارک ہو شیئر مبارک شیئر مبارک شیئر مبارک اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی سعادت دی ہے جی اور اسی طرح مجھے ایک اور موقع ملا کہ یہاں پہ ہمارے ویسٹرن کینیڈا کی جو یوتھ ایسوسیشن ہے جس میں وینکوور اور ایڈمنٹن یہاں سے تمام خدام بھی میں کٹھے تھے سپورٹ کے حوالے تھے تاکہ جو نوجوانوں کو کس طرح انوالو کیا جاتا ہے تو اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے تو دراصل جو خلافت کی رہنمائی ہے نسل آباد نسلن جو چلتی چلی آ رہی ہے اور ہر نسل میں جو خلافت کی راہنمائی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو احمدی مسلمان نوجوان ہیں وہ اپنا تشخص بھی قائم رکھتے ہیں اور اسلامی اقدار کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اسلامی تعلیم کی اس طرح حفاظت بھی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ عرض کریں بالکل بین یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ معلوم ہے کہ ہر ہفتے ہمارے لیے تازہ سے تازہ جو ہدایات خلیفہ وقت کی آتی ہیں جو وہ ڈائریکٹلی ہمیں مخاطب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ایم ٹی اے کے ذریعہ اور آج کل ڈفرنٹ ذرائع ہیں ہمارے پاس کہ ہم خلافت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا بابرکہ جو نمائندہ ہے وہ ہمیں ہمارے حالات کے مطابق ہمیں جو ہدایات دیتے ہیں تو ان سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے رہنمائی ملتی ہے اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ حضور یو کے میں رہتے ہیں لیکن جب کبھی بھی کوئی یہاں کا آفس وغیرہ جا کے حضور سے ملتا ہے واپس تو اس قدر انہیں معلوم ہے ہمارے بارے میں کہ ہم بھی نہیں جانتے شاید اور ہمیں وہ ہماری رہنمائی کہتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا یہ ایشوز یہاں پہ ایگزٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو جب دیکھتے ہیں تو وی نہیں ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہمیں بتایا جاتا ہے تو ہمارے لیے تو بہرحال بڑی نعمت ہے کہ ہمیں دن ب دن تازہ بہ تازہ حضور کی ہدایات ملتی ہیں اور ساتھ میں پھر خلافت کی دعائیں بھی ہیں جن کی وجہ سے ہم ان جو بد اثر ہیں ان سے بچتے ہیں بالکل بالکل جی طاہر صاحب یہ بتائیں آپ نے ذکر کیا کہ کیلگری میں خدام دام آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے تو کچھ عرصہ خاکثار کو بھی اس سیسکٹون میں رہنے کا موقع ملا اور آپ بھی میں یاد پڑتا ہے ایڈمنٹن میں رہا کرتے سے تو کیا یہ آسان سفر ہے لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو کہ کتنی دور سے لوگ جو اس کے لیے شامل ہوتے ہیں اور تعداد کا کو کوئی اندازہ کہ کتنے خود اس میں شامل ہوئے आ, اس میں ایک تو یہ تھا پرسوں کافی یہاں پہ تو یہ ہمارا خیال تھا کہ شاید جو ہم پلان کر رہے تھے جس طرح کا ہم نے ایون پلان کیا تھا کہ اس میں جو کھلاڑی وہ شامل ہوں گے تو جب ویدر دیکھا تو ہمیں لگا کہ مشکل ہوگا چونکہ وینپور سے آتے ہوئے کافی پہاڑی رستہ ہے جی جی آپ کوئی بھی روٹ لینے بےشک آپ بیڈمنٹن کے تھرو جےپور کے تھرو آتے ہیں تو وہاں پہ بھی پہاڑی رستہ ہے اور کافی تھا لیکن الحمدللہ جو ان کی امید تھی اس سے بڑھ کر یہاں پہ یگ ہمارے خدام ہیں وہ شامل ہوئے ہیں اسپورٹس ریلی کے اندر طاہر صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کی بلڈ ڈرائیو آپ نے بتایا کہ بہت کامیاب گئی لیکن مجھے ایک شکایت ہے آپ کی بلڈ ڈرائیو سے وہ شکایت یہ ہے کہ میں بلڈ ڈرائیو پہ گیا اور لائن لمبی میں کھڑا ہو کے میں نے انتظار کیا جب میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے اور میں نے بتایا کہ میں افریقہ سے افریقہ میں بھی چند درسا رہا ہوں چند مارا ہوں تو اور ملیریا بھی ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ دروازہ ہے آپ پلیز واپس چلے جائیں آپ کا خون کاتیاں نہیں ہم نے لینا تو یہ ایک شکایت آپ <تصفح> سے جی مطلب اس میں یہ صرف آپ کو نہیں ہے یہ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے تو یہاں پہ کچھ اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں میں نے بھی جو لاسٹ ایئر بلڈ ڈونیٹ کیا تو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ آپ نے کہا کہ آپ کبھی بچپن میں کوئی ملیریا ہوا تھا تو اب تو نہیں لیکن بہرحال آپ جا کے نا اس میں نہیں دے سکتے آپ تو میں نے کہا اچھا مطلب اس کے بارے میں اب ہمیں تو کافی ان کی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں اس کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال فری کے ذریعے تھوڑا سا نوجوانوں کو ہیلپ کریں تاکہ وہ معلوم ہو کہ نہیں ہے تو خواہش تو موجود ہے لیکن بہرحال جزاکم اللہ شکریہ بہت بہت ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکال کر ریڈیو پہ تشریف لائے اور بلڈ ڈرائیو کے بارے میں بتایا شکریہ بہت بہت چلیں طاہر بہت بہت شکریہ طاہر آپ کا بہت شکریہ آپ نے واقعی وقت نکالا ہے اور آپ کو جس مقصد سے گئے ہوئے ہیں جس کام کے لیے گئے ہوئے ہیں آپ کو اس میں کامیاب ہوں آپ کو ہم گاہے بگہ ریڈیو احمدیہ میں شامل کرتے رہیں گے جو اچھا کام آپ کر رہے ہیں جس قسم کا جہاد آپ کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیے ریڈیو احمدیہ کی نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ تو السلام تسامین یہ تھے ہمارے ساتھ طاہر احمد صاحب طاہر احمد صاحب جیسا کہ ذکر ہوا کہ مقامی جو ہماری ایک مجلس ہے ایک ہمارا علاقہ ہے جس میں وان میں ہے جس کو ہم پیس ویلیج کے نام سے بھی جانتے ہیں یہاں پر ایک بلڈ ڈرائیو کا اہتمام کیا گیا جس میں ایک سو چودہ لوگوں نے خون کا عطیہ دیا لوگ اس سے زیادہ تھے لیکن بات یہ تھی کہ جو گنجائش تھی جو کیپیسٹی تھی جتنا خون لیا جا سکتا تھا وہ اتنا ہی تھا یہ صرف وان میں نہیں کیلگری میں نہیں بلکہ پورے کینیڈا میں اللہ کے فضل سے جو ہماری نوجوانوں کی تنظیم جس کو ہم خدام الاحمدیہ کہتے ہیں اس کے تحت مختلف ایک کام کیے جاتے ہیں اور ایک وقت میں ایک نہیں بہت سے کام ہیں جو جاری ہوتے ہیں بہت سے خدمت خلق کے کام ہیں جن کا بظاہر بظاہر جن کا کوئی دنیاوی فائدہ یا دنیاوی ریوارڈ جسے کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا یا نظر آ لیکن پھر بھی ہم اس کو جاری رکھتے ہیں اپنے سامعین کے لیے ایک بات یہاں پہ بتا دیں کہ جو ہماری براہ راست نشریات ہے اس وقت اس براہ راست نشریات میں تھوڑا سا تعطل ہے تھوڑی سی مشکلیں ہیں تو جیسے ہی ہم آن ایئر واپس آتے ہیں آن ایئر واپس آ کر ہم اپنے پروگرام کو تو ہم جاری رکھیں گے سامین اپنے پروگرام میں ہم گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے نظم بھی بیان کر دیں گے تھوڑا سا وقت لگے گا آن ایئر آنے میں کیونکہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ریکارڈنگ ہم بعد میں چلا بھی سکتے ہیں اس ریکارڈنگ کو آپ سن بھی سکتے ہیں لیکن یہ وقت ایسا ہے جب تھوڑی دیر کے لیے ہماری آن ایئر نشریات موسم کی وجہ سے یا کسی اور فنی خرابی کی وجہ سے آن ایئر نشریات ہماری ممکن نہیں ہے لیکن گفتگو کا سلسلہ میں نے جیسے کہ عرض کیا وہ ہم جاری رکھیں گے تو سامعین پروگرام کے بارے میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ ہے جو آپ سن رہے ہیں اور ریڈیو احمدیہ ہفتے اور اتوار کی شب ہم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کے پروگرام میں امتیاز احمد سرا صاحب ہیں زاہد عابد صاحب ہیں ہم ان کو شروع کر رہے ہیں جی صفی صاحب ہم بات کر رہے تھے آپ نے ذکر کیا خدام الحمدیہ کے حوالے سے اور بلڈ ڈرائیوس کے حوالے سے تو یہ تو صرف کینیڈا کی بات نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے اندر یہ کام جو ہے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان میں بھی میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے خدام جو ہیں بڑی لگن کے ساتھ بڑی کوشش سے یہ پروگرام جو ہے ادھر بلڈ ڈرائیو کے کام جو ہے پاکستان میں زور و شور سے کیے جاتے ہیں بلکل کیے جاتے بلکہ کے کہیں پہ بھی ایمرجنسی میں خون کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہمارے پاس وہ موجود ہوتی ہے बلکل, لسٹ کہ اس اس بندے کا یہ بلڈ گروپ ہے تو تاکہ ان سے فوراً رابطہ کیا جا سکے آپ نے और... اچھی بات یاد کرائی ہے اور ایسا ہے اور کیونکہ میں نے خود ایک زمانے میں یہ کام کیا ہے اور میرے پاس یہ شعبہ تھا اپنی مجلس میں لسٹ ان لوگوں کی ہوتی تھی جن کا بلڈ گروپ کیا کیا ہے اور خاص جیسے او نگیٹیو ہے تو بڑا ہی ایک منفرد اور یونیک ہے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور اگر کوئی او پازیٹیو ہے تو وہ سب کو خون دے سکتا ہے یہ بھی ایک یونیک بات تھی تو جی. ہمارے پاس لسٹ میں وہ لوگ ہوتے تھے پھر ہمارا تعلق ہوتا تھا مختلف بلڈ گروپس کے ساتھ جیسے فاطمید ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا پاکستان میں آج مجھے یاد نہیں کیا یا اور عید کے ساتھ بھی رہتا تھا اگر ضرورت ہو تو ان کے پاس ہمارے نمبر ہوتے تھے اور وہ ہمیں اکثر فون کرتے تھے کہ دو بوتلیں چاہیے چار بوتلیں چاہیے پھر مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ریلوے کا ایک حادثہ ہوا پاکستان میں سندھ کے علاقے میں تقریباً سندھ اور پنجاب کے باڈر پر اور بڑی ایک ایسی صورتحال تھی بالکل دسمبر کے آخری دن یا جنوری کا پہلا ہی دن تھا اور صورتحال ایسی پڑی کہ ہنگامی بنیادوں پر خون کی ضرورت تھی وہاں پر اور کوئی ایسی تنظیم اللہ کے فضل سے احمدیوں کے علاوہ نہیں ملی اس وقت جس میں یہ پیغام رسانی ہو سکے اور لوگ وہاں پہنچ سکیں تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک سو اسی بوتلیں جو تھیں خون کی وہ ہمارے نوجوانوں نے جا کر وہاں پر عطیہ کی ये تھی اس حادثے کے موقع پہ جہاں مسجدوں سے بھی اعلان ہو رہے تھے کہ جو جا سکتا ہے چلا جائے لیکن یہاں ایک تنظیم تھی اللہ کے فضل سے جو یہ کام کرتی تھی یہ کام کرتی ہے جی یہ محض اللہ تعالی کا فضل ہے بالکل. اور خلافت کی رہنمائی ہے کہ کس طرح جو ہے جماعت کو منظم طریق پر جو ہے کام کرنے کی ایک لگن ڈالی ہوئی ہے اور اس منتظم طریق پر جو ہے ہم کام کرتے ہیں تو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> اب ہم بات کر رہے تھے یہ بلڈ ڈونیشن کی تو ہم نے بین الاقوامی طور پر آپ نے پاکستان کا ذکر کیا امریکہ کے اندر بھی خاص طور پر کیونکہ وہ نائن الیون کے حوالے سے جو واقعہ وہاں پہ پیش آیا تو اس کے بعد یہ کیمپین جو ہے امریکہ میں لانچ کی گئی تھی خاص طور پر اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ جہاں پر یہ جو مسلمان جو بنام مسلمان ہیں انہوں نے جانے کا نقصان کیا ہے ادھر یہ دوسری پس تصویر دکھائی جائے لوگوں کو یہ وہ لوگ جو واقعی جو اسلام کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں یہ اپنے خون کے احتیاط دینے کے لیے بھی تیار ہیں تو دو ہزار گیارہ سے لے کر اب تک جو ہے ہزار سے زیادہ وہ اس طرح کی بلڈ ڈرائیوز کر چکے ہیں امریکہ میں اور یہاں پہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ایک لاکھ باسٹھ ہزار جانیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے بچائی جا چکی ہیں یا ان کی مدد کی جا چکی بہت ہے بہت بہت بڑی بات ہے با بہت, بہت بڑی خدمت ہے توفیق مل رہی ہے جماعت کو یہ کرنے کی اب جب یہ بات کی ہے زاہد صاحب آپ نے تو مجھے ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ یاد آ گیا ہمارے ایک بڑے محترم دوست ہیں سپوکس پرسن ہیں جماعت احمدیہ کے قاسم رشید صاحب اور وہ مختلف فورمز کے اوپر جماعت کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اور ٹویٹر پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں تو ایسی ہی ایک جرنلسٹ نے جس نے کوئی ایک مضمون لکھا تھا اس کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہیں پیش کی اطلاع دے رہا ہوں کہ ایک بلڈ شیڈ ایک مسجد میں اتنے بجے ہونے لگا ہے اور تم آ کے دیکھنا اس میں میں نے بھی حصہ لینا ہے اور ساتھ پھر انہوں نے نیچے کہا کہ میری تصویر دیکھنی ہو تو دو دن کے بعد دکھاؤں گا پھر دو دن کے بعد انہوں نے وہ تصویر شیئر کی جس میں نوجوان خون کا عطیہ دے رہے ہیں ان ایک کہ یہ بلڈ ہے جو احمد مسلم جماعت کی مساجد میں ہوتا ہے جہاں لوگ خون اس لیے دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی جانیں بچائیں اور ساتھ قرآن کریم کی وہ آیت جو امتیاز سرا صاحب نے ہمیں پڑھ کے سنائی کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا انسانیت کو بچایا وہ ساتھ آیت لکھی ہوئی تھی تو یہ وہ حقیقی مظاہرے ہیں وہ حقیقی تصویر ہے عملی طور پہ کیونکہ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں ہوتا ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے حقیقی اسلام یہ تعلیم ہے جو ہمیں دی گئی ہے اور یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی حقیقی سنت جس پہ ہم عمل پیرا ہے جی بالکل صفی صاحب آپ نے حضور وسلم کے حوالے سے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ خدمت خل کے حوالے سے اور دکھی انسانیت چاہے وہ کوئی طبقہ ہو مسلمان ہو یا نہ ہو آپ نے ہمیشہ جو ہے اس طرح اس کا خیال رکھا اس کی خدمت کی اور یہی روح لے کر جو جماعت احمدیہ اور بانی جماعت احمدیہ نے اپنے ماننے والوں میں جو ہے یہ روح پیدا کی ہے حضرسیمہ صد و, و اسلام کے حوالے سے ملفوظات میں ایک ذکر ملتا ہے <تصفح> اس میں یہ بات لکھی ہے کہ دہکانی عورتیں ایک دن بچوں کے لیے دوائی وغیرہ لینے حضور علیہ السلام کے پاس آئیں حضور علیہ السلام کو دیکھنے اور دوائی دینے مصروف رہے اس پر مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے اور اس طرح حضور کا قیمتی وقت ضائع جاتا ہے اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے یہ مسکین لوگ ہیں یہاں کوئی ہسپتال نہیں میں لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا رکھتا رکھا کرتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں یہ بڑا ثواب کا کام ہے مومن کو ان کاموں میں سست اور بے پرواہ نہ ہونا چاہیے تو یہ عین اسلامی تعلیم کے تحت ہے قرآن کریم میں کئی آیات ملتی ہیں جی کہ وہ مسکینوں و کھانا کھلاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور دوسری جو خدمات ہیں مسکین مساکین کے حوالے سے اور غربا کے حوالے سے اور دیکھیں کہ حضرمسیمہ صاحب اسلام محض خدمت کے لیے جو ہے اپنے خرچے پر مختلف دوائیں جو ہیں منگوا کر رکھتے ہیں تاکہ جب ضرورت پڑے ان کو استعمال میں لایا جا سکے اور لوگوں کی خدمت کی جا سکے اس کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہے مسلمان ہے ہندو ہے کیا ہے امدی ہے نہیں ہے ایمان لاتا ہے نہیں لاتا محض اور محض خدا تعالیٰ کی تعلیم اور وسلم کی سنت پر عمل کر, کر جو ہے ان کی خدمت کرنا ہے تو یہ جو ہے اپنے وطن کی خدمت ہے اپنے ساتھیوں کی خدمت ہے اور یہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہے کیونکہ قرآن کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مخاطب کرے کہتا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو کنتم تم خیر امت نخریت الناث ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ ہیں بالکل. مخصوص نہیں آپ کا فیض جو ہے آپ کی رحمت جو ہے مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں تمام جہانوں کے لیے تمام طبقے کے لوگوں کے لیے جو ہے آپ کی رحمت جو ہے وہ موجود ہے تو <coughs> یہ وہ تعلیمات ہیں جس کے پس منظر میں اور پھر جن کو پس منظر میں رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ جو ہے وہ اسلام اور اس طرح اپنے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرتی ہے ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ زاہد صاحب تو سامعین پروگرام جاری ہے پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ جو ہر ہفتے اتوار کی شب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہمارے پاس اس وقت تھوڑا سا ایک آن ایئر براہ راست پروگرام کے لیے ایک فنی خرابی ہے جس کی وجہ سے کچھ ہمارے سامعین ہمیں براہ راست نہیں سن سکتے لیکن ہم اپنا پروگرام جاری اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام پورا ہونے کے بعد ہمیشہ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور بہت سے ہزاروں ایسے لسنرز ہیں ہمارے سننے والے ہیں سامعین ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں بیٹھ کر یہ پروگرام سنتے ہیں ہمیں ای میلز آپ کی آتی ہیں جرمنی سے بھی ہمیں ای میلز آتی ہیں انگلستان سے بھی ہمیں ای میلز آتی ہیں ہندوستان سے بھی ہمیں ای میلز آتی ہیں پاکستان سے بھی اور ہمیں ای میلز آتی ہیں آسٹریلیا سے بھی ایسے تمام لوگ ہیں امریکہ سے بھی بہت سے لوگ ہیں بلکہ کالرز بھی ہیں جو ہمیں کال کیا کرتے ہیں آج طاہر جی صاحب خود کیلگری میں ہیں کیلگری میں ہمارے کئی لسنرز ہیں کئی سننے والے موجود ہیں جو ہمیں سے فون کیا کرتے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو براہ راست پروگرام سنتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی جو اس ریکارڈنگ سے آن لائن جو اویلیبل ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے سامین کہ ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھے ہوئے جیسے ہی آن ایئر ہوتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ اب تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہم آن ایئر آ جائیں گے آج ہم ٹورنٹو سے جو پروگرام کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس وقت ہم یہاں پروگرام کرنے بیٹھے ہیں باہر ایک اسٹانگ بھی ہے اور ایک شدید برف باری بھی ہو رہی ہے باہر اور اس میں کچھ جہاں جہاں دوسرے ذرائع احمد و رفتے ہیں ذرائع مواصلات بھی ہیں جن کی کچھ نہ کچھ مشکلیں کچھ نہ کچھ پریشانیاں جو رہتی ہیں لیکن پروگرام جاری ہے پروگرام میں وقت ہے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پر کہ کیا اسلام کی حقیقی شکل کس طرح سے پیش کی جاتی ہے اور ہمارے نوجوان اور مختلف تنظیمیں جو احمدیہ مسلم جماعت کی ہمارے پیارے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بن بنصر عزیز کی رہنمائی میں ہم کس طرح سے ایک حقیقی تصویر اسلام کی دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں جی صفی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات دا سکھائی دا ہے <تصف> تو دیکھیں قرآن کریم فرماتا ہے سر بکرا میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریق کو کرنا نہ بھولو ٹھیک <تصف> ہے یعنی کہ ایک دوسرے کا اچھا سلوک کرو ٹھیک <تصف> ہے اور <تصف> پھر آضو صلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا है. اس کے اندر بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ مذہب کا اس میں نہیں فرمایا کہ اگر है. مسلمان مسلمان کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ یہ کہ لوگوں کا شکر نہیں کرتا چاہے وہ کوئی شخص ہو حضمسیمہ صاحب اسلام نے بھی جماعت احمدیہ کو یہی تعلیم دی کہ لوگ جو ہیں جو احباب جماعت ہیں یا کوئی جو دین ہے اور جس دین میں لوگوں کی خدمت کا وہ پہلو نہیں ہے وہ دین جو ہے وہ وہ سچا دین نہیں ہے یا پھر فرماتے ہیں کہ جو تعلیمات ہیں جو اسلامی تعلیمات ہیں اور قرآن تعلیمات ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جی ہاں جی ہاں موٹے موٹے دو حصے ہیں ایک ہیں جو کہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں اور دوسرے حقوق بات ہیں تو یہ بنیادی طور پر جو ہے اس کا پہلو ہے اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں جو اسلام کی تعلیمات ہیں حب الوطنی اس کو کہہ لیں یا لوگوں کے ساتھ جو نیک سلوک کرنا ہے کیونکہ جو وطن سے محبت ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہی ہے نا کوئی ایسا جی. تو نہیں ہے کہ صرف مٹی کو جو ہے بندہ کسی گملے میں رکھ کے سجا کے رکھ لے تو حبول وطنی ہے وطن تو بنتا ہی لوگوں کے ساتھ ہے اب دیکھیں کہ جو آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کنتم خیر امت ان قرآن کریم میں فرمایا ہے علامہ وسلم میں فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر نہیں کرتا اور ان کا اچھا سلوک کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان طبقہ نہیں ہے جو کہ غیر مسلم قوم ہے چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ذہن میں بعض تحفظات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جھجھک پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں یہ کس طرح کا سلوک ہوگا ایسی ہی بات ایک دفعہ حض مسیمہ صدلام کے زمانے میں پیش آئی اور ملفوظات میں اس کا ذکر ہے تو ملفوظ میں اس طرح ذکر ہے کہ مذکورہ بالا ہندو صاحب نے عرض کیا کہ مجھے تو لوگ ڈراتے تھے کہ مرزا صاحب تو کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے اور ہندوؤں کے ساتھ بہت بدخلقی سے پیش آتے ہیں میں نے یہ سب بات اس کے برخلاف پائی ہے اور آپ کو اعلیٰ درجے کا خلیق اور مہمان نواز دیکھا ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا لوگ جھوٹی خبریں اڑا دیتے ہیں یہ تو اب آپ اپنے بارے میں بات کریں لیکن اسلام کے بارے میں اسی طرح کی خبریں مشہور ہوتی ہیں جی ہاں حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جھوٹی خبریں اڑا دیتے ہیں ہمیں خواہ تعالیٰ نے وسیع اخلاق سکھلائے ہیں بلکہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ اخلاق کے کا اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی قومی رسم کے مطابق ہمارا کھانا کھا لینا جائز نہیں ایسے ہندو مہمانوں کے کھانے کے انتظام ہم کسی ہندو کے ہاں کر لیا کرتے ہیں لیکن اس کھانے کی ہم خود نگرانی نہیں کر سکتے ہمارے اصول میں داخل نہیں کہ اختلاف مذہبی کے سبب کسی کے ساتھ بدخلقی کریں اور بدخلقی مناسب بھی نہیں کیونکہ نہایت کار ہمارے نزیک غیر مذہب والا ایک بیمار کی مانند ہے جس کو صحت روحانی حاصل نہیں بس بیمار تو اور بھی قابل رحم ہے جس کے ساتھ بہت خلق اور حلم اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اگر بیمار کے ساتھ بد کی جاوے تو اس کی بیماری اور بھی بڑھ جائے گی اگر کسی میں کجی اور غلطی ہے تو محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے ہمارے بڑے اصول دو ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق صاف رکھنا اور اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور اخلاق سے پیش آنا بہت اچھے یہاں پر ایک بات زاہد صاحب اور انتیاز صاحب اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھیں کہ جو ہماری جس کو ہم کہتے ہیں شرائط بیت جب ہم نے بیعت جی کی جی ہے اور جی دس جی جو اس کی شرائط ہیں اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو شرط نمبر چار جو بات کی جاتی ہے شرط نمبر چار بھی یہی ہے کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے تو یہ ایک جو احمدی ہوتا ہے جو بیت کرتا ہے جی اس کے بیت کی ایک ایک شرط ہے اور اسی طرح سے شرط نمبر نو وہ یہ ہے کہ یہ کہ عام خلک اللہ کی ہمدردی میں محض لا مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا دار طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نو کو فائدہ پہنچائے گا تو یہ جو حقوق اللہ اور حقوق و کی جو بات کی آپ نے تو بندوں کے حقوق کا ایک جو سبق اسلام نے دیا ہے وہی سبق میں ہی اس سبق کو احمدیت چونکہ اسلامی حقیقی طور پر وہی سبق اسلام نے بھی دیا ہوا ہے جی جی صاحب آپ نے بڑے اچھی اس کے اندر سمرائز کیا ہے کہ جو ہماری شرائط بیت ہے اس میں بڑے واضح طور پر جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ جو احباب جماعت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ کی بیت میں شامل ہیں وہ انسانی اس طرح کی خدمات کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے اب دیکھیے کہ ہمارے پیارے امام خام سید بن عزیز جو ہیں جہاں کہیں جاتے ہیں وہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے خدمت کرنی کرنی ہے اور خاص طور پر یہ جو وطن کی خدمت ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے اور کیا کہتے ہیں مختلف دوروں میں اس طرح جو ہے تو جو چلتی رہتی ہے آپ مسجد کی افتتاح فرماتے ہیں یا کسی بھی پارلیمنٹ میں یا کیپٹل ہز ہو گیا کینیڈین پارلیمنٹ ہو گئی یا یورپین یونین کی پارلیمنٹ ہو گئی آپ نے ان مختلف مقامات پر اس طرف خاص طور پر فوکس کیا ہے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اپنے ہم وطنوں کا مخالف نہیں ہو سکتا جو حقیقی مسلمان ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے جو اس کے پڑوسی ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہتا ہے اور اس کو رہنا چاہیے جی, جی بالکل ظاہر صاحب میں یہیں سے جو گفتگو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں جو حب الوطنی ہے موطن سے محبت ہے اور اس کا اظہار کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے جی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ مختلف طریقوں سے وطَ سے محبت کا اظہار کرتی ہے اور یہ سال کینیڈا کی تاریخ کا ایک خاص سال ہے زاہد صاحب آج یہ جو سال ہے اس سال کینیڈا کی جو کنفیڈریشن ہے اس کو ہوئے ہوئے ایک سو پچاس سال ہو چکے ہیں تو اس سلسلے میں کینیڈا جو حکومت ہے اور بہت ساری اور کمیونٹیز ہیں انہوں نے پروگرام کیے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ بھی کسی کام میں کسی اچھے کام میں پیچھے نہیں رہتی اور اپنے بہت سارے انیشیٹوز جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری کیے کینیڈا کی کے ساتھ محبت کا کے اظہار کے لیے تو اس میں جو رن فار وان ہے اس میں وان ہاسپٹل کے لیے ایک بہت بڑی واک تھی اور جتنا بھی میرے خیال غالباً ایک لاکھ سے زائد جو رقم اکٹھی ہوئی جا. وہ وان ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے دی گئی پھر رن فار کینیڈا ہے کہ جتنے بھی مختلف ممالک شہر شہروں میں, میں, ہاں شہروں میں ہوتے ہیں جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ سارا کے سارا جو لوکل ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو جاتا ہے بالکل. تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو یہ ہے حقیقی طور پر ملک سے محبت کا اظہار کمیونٹیز کو واپس دیا جائے جو ظاہر صاحب نے قرآن کریم کی آیت کو کوٹ کیا کہ کن تم خیر امت نخرجت جتل ناس کہ تم وہ امت ہو جو لوگوں کی بہتری کے لیے بنائی گئی ہے تو یہ بہتری کا کام جو ہے جماعت احمدیہ کرتی ہے تو اسی سلسلے میں اور بھی بہت سارے انیشیٹیوز ہیں ایک انیشیٹیو ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے دلچسپ انیشیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو کینیڈا کے کی جھنڈے کے اوپر سگنیچرز کروانے کا ہے ٹھیک کیونکہ یہ ایک سو پچاسواں سال ہے کینیڈا کے کی کنفیڈریشن کا تو ہمارے ایک نوجوان ساتھی ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ کیوں نہ ہم ایک بہت بڑے جھنڈے کینیڈا کے کی جھنڈے کے اوپر ایک لاکھ پچاس ہزار سگنیچرز اس کے اوپر دستخط اکٹھے کریں اس پر کروائیں جو کہ ایک ورلڈ ریکڈ ہوگا عالمی ریکارڈ ہوگا تو اس زمن میں ہم نے ایک ہمارے بہت پیارے دوست مبارک صاحب کو آن لیا ہے ان کو اپنے اس میں دعوت دی تھی اب اسٹوڈیو میں جو کہ ابھی ڈرائیو کر رہے ہیں اور کافی برف باری ہو رہی جا, اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں تو ان کو ہم فون پہ لینا چاہتے ہیں مبارک صاحب بہت زیادہ ماشاءاللہ ایک فعال زندگی گزار رہے ہیں جو کنیڈین پالیٹکس ہے بڑا ایکٹیولی اس میں حصہ لیتے ہیں اور بھی بہت سارے کاموں میں انوالو ہیں تو میں مبارک صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا السلام علیکم مبارک صاحب مبارک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ صاحب اپ کا کیا حال ہے اپ کتنے قریب ہیں ہمارے اسٹوڈیو سے ویسے تو بہت زیادہ سنو ہو رہی ہے لیکن میں بس اپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں میں چلیں ہم اپ کو وقت دیتے ہیں دروازے پرانے کا اندر اسٹوڈیو میں آنے کا تو اس ضمن میں ہم صفی صاحب جی یہ وہ نیشٹیو ہے جو جماعت اہمیہ پوری فل فلیج اس کو انیشیٹ کر رہی ہے اور لے کے آگے چل رہی ہے اور بہت سارے سگنیچرز اس پہ دستخط ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس سے صرف وطن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور ایک ایک ایک طریقہ ہے اپنی محبت اور حب الوطنی کے اظہار کا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے انیشیٹیوز ہیں تو مبارک صاحب ابھی پروگرام میں جب تشہیر اسٹوڈیو میں رہتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے سگنیچرس دستخط اس کے اوپر ہو چکے ہیں کس طرح یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا اور اب تک کیسی سپورٹ ہے لوگوں کی تو چلیے بہت شکریہ میں تو اس چیز کو جو کینیڈا ون ففٹی ہے اور جو فلیگ والی کیمپین ہم نے کی ہوئی ہے اس کو میں تو بڑے غور سے فالو بھی کر رہا ہوں ٹویٹر پہ بھی اور اس کا حصہ بھی بنا ہوا ہوں اور ایک ہمیں موقع ملا کہ ہم واٹر لو میں کشنر میں جارج ٹاؤن میں اسی طرح سے ملٹن میں بھی اور, اور چھوٹے چھوٹے جی ٹاؤنز میں جو ہمارے جی ہالٹن میں ہیں یا اس ایریا میں وہاں گئے اور ہم نے یہ چیز کی بڑا اور خود مبارک صاحب اٹلانٹک کانٹا گئے ہیں بڑی جز... دلچسپ ایک کہانی ہے یہ ساری ان سے سنتے ہیں تو کس طرح مبارک صاحب یہ ائیڈیا ایک تو اپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید اسٹوڈیو میں خوش آمدید اور شکر ہے کہ اپ خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں تو بتائیں کہ یہ ائیڈیا پہلے اپ کی ذہن میں کیسے آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامعین کو میرا سلام سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کو اس سفر کے اندر اپنے ساتھ شامل کر سکوں کینیڈا فلیگ ون ففٹی جیسے کہ تمام حادثہ میں کو پتہ ہے کہ ہم اس سال کینیڈا کی ایک سو پچاسویں سالگرہ منا رہے ہیں اس صورت میں کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے پروجیکٹس تھے تو میں نے بہت سارے پروجیکٹس کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس پروجیکٹ بہت سے کم ایسے پروجیکٹ ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ اس کو اون کر سکیں جی اس کو اس کے اوپر وہ اس, کی اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکیں وہ اس کو آج سے بیس سال بعد تیس سال بعد پچاس سال بعد وہ کہہ سکیں کہ وہ اس چیز کا حصہ رہیں اس چیز کے ایسا رہیں جیسے کہ آج بھی ایک دو جگہ جہاں پہ لوگ دستخط کر رہے تھے سب سے زیادہ جو متاثر کن چیز تھی جو لوگوں کو اپیل کی کہ وہ جو بہت بڑی ایک ذکس پزل اور پینٹنگ بن رہی ہے جھنڈے کی جی اس کے اندر سب شامل ہیں جی تو جماعت احمدیہ اگر یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے اور باقی ساری کمیونٹیز کے ساتھ اکٹھے ہو کے ہر جگہ سے دست اکٹھے کر رہی ہے اور بہت ساری اور بھی کمیونٹیز انوالو ہیں تو ہم وہ جو ہمارا ایک موٹو ہے لو فارٹو اس, اس کے ذریعے جی یہ بالکل کینیڈا کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم خواہ کسی ہی مذہب سے ہمارا تعلق ہو yeah. کسی مسلک سے تعلق ہو کسی بیک گراؤنڈ سے تعلق ہو کسی ایتھنیسٹی سے تعلق ہو ہمیں سب سب کو جو چیز بائنڈ کرتی ہے وہ کینیڈا ہے اور یہ خوبی جو ہے کینیڈا کی کہ ہم اپنی جو روایات ہیں ان پر اور اپنے مذہب پر پوری طرح عمل بھی کر سکتے ہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو ایک, کی ایک کینیڈین بھی کہہ سکتے ہیں بالکل. تو یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے مبارک صاحب آپ کا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے اب بتائیں اس کے جو آپ کا یہ سفر ہے ایک جگہ سے کہاں سے شروع ہوا اور کس کس علاقے کن علاقوں میں آپ بذات خود گئے تو اس کے بارے میں عرض کریے گا سفر میرے خیال میں سامین کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کو سب سے پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو جب جھنڈا جھنڈا بنانے والی مختلف کمپنیوں سے بات کی تو ان کو بھی یہ بات سمجھ نہیں تھی آ کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں وہ ہمیں ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیں ایک تیس فٹ ضرب ساٹھ فٹ کا ایک بڑا سا جھنڈا دے دیں گے اور وہ کہہ رہے تھے وہ لے کے ہر جگہ آپ چلے جائیں اور اس کے اوپر سگنیچر کرائیں تو جی. آپ آپ اندازہ oh. لگائیں گے کہ اٹھارہ سو اسکوئر مربع فٹ کا اگر ایک جھنڈا ہوگا تو وہ کیسے ہوگا پھر مجھے ایک موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور بیری ہم گئے اور جلسہ سالانہ پہ دو بڑے جھنڈے بھی اور جولائی فسٹ کے اوپر بھی جھنڈے ہم نے خریدے وہاں سے اور ہم نے پھر ان کی پروسیس کو ریورس انجینئر کیا ان کی جو थी تھی اس کو دیکھا کہ کہاں سے ہم ان سے پینلس دے سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ تیس سے بس آٹھ کے جھنڈے کے ایک سو بیالیس ٹکڑے کیے ہیں ایک سو چھبیس چوراسی سو چھبیس. سرخ اور بیالیس سفید थीक. اور اس طرح اس جھنڈے کو اب ہم اگر ہم چاہیں تو ایک وقت میں ایک سو چھبیس مختلف جگہ پہ کام کر سکتی ہیں صرف یہی ایک وجہ ہے جس کے ذریعے بنا ہے. تو سفر میں تو جگہ پہنچے ہوئے ہیں کتنا سفر باقی ہے کچھ آپ کے پاس ہے ایسے اداد و شمار یا کچھ ڈیڈ لائن ہے اس کی آپ نے کیا کب تک ہم نے یہ ٹارگیٹ پورا کرنا ہے اگر میں محتاط اندازے کے مطابق کہوں تو Uh, بہت یقین کے ساتھ کہ چالیس سے پچاس ہزار دستخط ہمارے ہو چکے ہیں nice. اس وقت ہم نے کینیڈا کے نو پروونس صوبوں میں اور دو ٹیریٹریز کے اندر بھی دستخط لے, لے لی ہیں اور تیسری ٹیریٹری میں بھی ہم نے آ, لوگوں سے وہاں جھنڈا پہنچا کے دستخط لے لی ہیں سو so, دو آ, ایک جو پروونس رہ گیا ہے اس کے آ, یہ کرسمس کی چھٹیوں اور ہالیڈیز کی چھٹیوں کی وجہ سے پیکج وہاں نہیں پہنچایا جا سکا اور جیسے ہی یہ تعطیلات ختم ہوں گی تو اس کے بعد یہ کینیڈا فلیگ کی کٹ اس ٹیم تک بھی پہنچ جائے گی اور وہ بھی سائن کریں گے کل ہمیں ابھی باہر سے ہر جگہ سے پیغام آ رہا ہے کہ اب مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں جیسے ابھی سارنیا سے پیغام آیا ہوا ہے فیس بک پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کس ڈیٹ کو ایونٹ کریں گے مختلف ہائی اسکول کے بچے جو ان کو میں نہ جی. ہوں نہ جانتا ہوں جی. وہ ہمیں پیغام بھیج رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں ہم نے شامل ہونا تو جب آپ اٹلانٹک کینیڈا میں گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے لوگوں سے دستخط لیے ہیں تو لوگوں کے کیا تاثرات تھے بڑا حیران کن اور پہلے کچھ ٹائم لگتا تھا سمجھانے میں لیکن اس کے بعد ایک دفعہ جب لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی تو انہوں نے بہت اس کو فخر محسوس کیا جی انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اور فیملی کے لوگوں کو بھی ساتھ لے گیا آئے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس Uh, سب سے نوجوان کم عمر ترین بچے کے سگنیچر جو ہیں وہ پانچ دن پہلے تک وہ اکیس دن کا بچہ تھا لیکن کل کچھ uh, دن پہلے <laughs> وہ صرف نو دن کا ایک بچہ ہے جس نے یہاں پہ تھون ہل مال میں اس فیملی نے سائن کیا انہوں نے تصویر لی اور انہوں, uh, اس کا نام لکھا जी. اور ایک تھم امپریشن بھی ہمارے پاس ہے جو اکیس دن کا بچہ ہے تو یہ ایک یہ کہانی ہے بڑی کہانی جو ڈے ایک لاکھ پچاس ہزار لوگ اکٹھے بیٹھ کے لکھے جی ہاں جی ہاں بالکل یہ بات ہے اور آپ نے ساتھ ذکر کیا کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ سکتا ہے تو یہ ایک ایسی کوشش ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی جی بالکل بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اس سے پہلے کسی بھی نیشنل فلیگ کے اوپر یا قومی جھنڈے کے اوپر جو سب سے زیادہ دستخط ہوئے ہیں وہ ایک لاکھ ایک لاکھ تیرہ ہزار ہیں ایک جو یونائٹیڈ سٹیٹس میں امریکہ میں دو ہزار چودہ میں قائم کیا گیا تھا ہماری mm -hmm. یہ خواہش ہے کہ ہم دو ہزار سترہ میں کینیڈا کے اندر اس ریکارڈ کو بریک کریں اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہماری کیمپین کا سلوگن یہ ہے جوائن ہنڈریڈ اینڈ ففٹی تھاؤزنڈ کینیڈینس فار کینیڈا ون ففٹی ٹھیک ہے اگر ہم ایک لاکھ سولہ ہزار بھی کر لیں اور گنس بک وہ ویریفائی کر دے تو ہم ریکارڈ بریک کر دیں گے لیکن کیونکہ یہ کینیڈا کا ایک سو پچاسویں سال گرا ہے تو ہماری خواہش ہے کہ کم سے کم ایک لاکھ ایک لاکھ پچاس ہزار ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے اس کی کوئی آخری تاریخ ہے آپ کے پاس کب تک کا وقت ہے ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ ہر پروجیکٹ کی جلد از جلد آج جی ہی ختم ہو جائے آج جی ہی ہمیں ایک ڈیڑھ لاکھ سگ دستخط مل جائیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے پہلے آہ کسی آہ نے آہ نہیں کیا ہے کینیڈا میں خواہش یہ ہے کہ ایک دو, دو کی ٹارگٹ ڈیٹس ہیں کیونکہ اس کی اس کی اور اسمبلنگ کے اندر بھی ٹائم لگے گا آہ آہ دوبارہ شپمنٹ ہوں گی دوبارہ اس کو آپ نے کوالٹی آڈٹ بھی کرنا ہے پندرہ فروری دو یہ نیشنل فلیگ ڈے ہے 15 February ہر سال منایا جاتا ہے ٹھیک ہے میپل لیف کے جھنڈے کو ایک پورے 50 سال مکمل ہو جائیں گے 51 سال شروع ہو جائے گا اس کا اور والنٹائن سے اگلا دن ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اور دوسرا یہ کہ اگر وہاں تک نہیں ہو سکا تو پھر ہم 1 کم جولائی 2018 کو کیونکہ یہ کینیڈا 150 ایئر کی सेलिब्रेशन کا آخری ہوگا تو تو اگر کوئی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے جیسے اس پروگرام کو بھی لوگ سنتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ بھی جا رہے ہیں تو کیا آپ نے فیس بک پیج بنایا ہے یا ٹویٹر پہ ہے اس کا تھوڑا بتائیے کس طرح سے ہم جی ہمارے پاس فیس کینیڈا ویبسائٹ کینیڈا فلیگ ون ففٹی ڈاٹ کام ویب سائٹ بھی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر مختلف تصاویر مختلف ایونٹ پڑے ہیں جو لوگ ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ہر جہاں بھی ہم کہ को کو لے کے جاتے ہیں کہ وہ فیس بک کے اوپر ہم ایونٹ بنا دیتے ہیں लोग लोगों کے ذریعے होता لوگ, لوگوں کو आज ہوتا ہے کہ آج اس تاریخ کو کہاں ایونٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہائی اسکول کے بچے ہیں وہ اپنے اسکولس میں ایونٹ کرتے ہیں جو انڈور یا انٹرنل ہوتا ہے تو اس اور اس اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے یوٹیوب کا ایک چینل بھی بن بنا لیا گیا ہے اس, اس کے اوپر کم ویڈیوز ہیں لیکن Uh, آہستہ آہستہ وہ ویڈیوز بڑھتی جائیں گی اور انسٹاگرام uh, اور اسنیپ چیٹ کے اوپر بھی اور ان تمام کے لیے ہم ایک ہی سب سے آسان بات یہ ہے کہ ہم نے ان سارے پلیٹ فارمز پہ ایک ہی نام مل گیا ہے کینیڈا فلیگ ون ففٹی اب آپ جی دیکھیں है. بڑی بڑی کیمپین ہوتی ہیں ان کو بھی ان سارے پلیٹ فارم پہ ایک, ایک نام, نام نہیں ملتا بالکل بالکل میں کیونکہ اس فیلڈ سے ہوں مجھے اندازہ ہے اس بات کا اس میں کئی دن لگتے ہیں پہلے تو کیمپین سوچتے تھے پھر سوچ کے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ ہم ہمیں یہ ملتا ہے یا نہیں بہت بڑی بات ہے اور جو یوٹیوب پہ ویڈیوز آپ جمع کر رہے ہیں جو آپ کی پرسنل ٹیم uh, ہے ایک جو کام کر رہی ہے وہ کچھ uh, ایک تو ویڈیو ہے ایک آپ کے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں تجربات ہیں تو اس کہانی کو آپ بھی لکھ رہے ہیں یا ارادہ ہے لکھیں گے اس کو بتائیں گے کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا کہاں تک پہنچا جی میں تو ایک رائٹر اس کہانی میں جیسے ایک میں مثال دے سکتا ہوں کہ ہمارے جو والنٹیئر ہیں وینکوور ایبرڈ کے اندر رضوان پیرزادہ صاحب چنا صاحب ان لوگوں نے تین چار یونیورسٹی کیمپسز میں جا کر انہوں نے بہت زیادہ استعمال کیا اور ہر دستخط کے ساتھ ایک کہانی ہے ہے ٹھیک ہے ہر فیملی جب رکتی ہے وہ پوچھتی ہے پوری سوال اس کے ساتھ ایک کہانی ہے پھر میں اگر آپ نے موقع دیا ہے تو عبدالرحمٰن صاحب ہمارے گانین دوست ہیں جیولوجسٹ ہیں آ, کیلگری میں ہوتے ہیں انہوں نے تو جس کو کہتے ہیں کہ کمال ہی کر دیا کہ حضرت مسلم اچھا مود دی. کی دیوانے دو والی مثال ہے جی جی کہ انہوں نے اکیلے ہی تین ہزار آٹھ سو دستخط کیے ہیں بہت بڑی بات ہے اور چار یونیورسٹی کیمپسز میں اور دو شاپنگ مال دو کمیونٹی سینٹرز کے اندر جی اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی شیئر کر سکتے آپ نے ایک دو واقعہ شیئر کیے کوئی ایسا کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ واقعہ جو آپ سمجھتے ہوں جس سے ہمیں اس اس بات کا اندازہ ہو کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ان کو یہ دیکھ کے آپ کو ہوتا ہو کہ یار آپ تو کریڈیاں لگتے نہیں ہو کیونکہ یہ ریئیکشن ہی ملتا ہے کہ آپ تو پاکستانی ٹائپ بند ہیں آپ کو اس میں کیا انٹرسٹ آپ کا اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کے کوئی جیسے کوئی آپ کے پاس آیا ہو کہ یار وائی آر یو ڈوئنگ دس یا بڑا اچھا سوال ہے واقعی یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ آپ ٹرانس اٹلانٹک پروونسز میں نیو برنزوک میں کور लोग کے اوپر کھڑے ہیں لوگ وہاں ٹورسٹ آ رہے ہیں اور آپ uh, وہاں ٹیبل لگا کے آپ لوگوں سے دست لے رہے ہیں تو ایک بندے نے سوال کیا کہ یو یو تو میں نے کہا کہ یا آئی ایم اے نیو کینیڈین بٹ آئی کینیڈا گیو شیلٹر کینیڈا گیو می پرائڈ اینڈ کینیڈا گیو می فریڈم سو دس از دا ایکسپریشن آئی ایم اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آز صلی اللہ سلم کی right. جیسے حدیث ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے تو بینگ اے نیم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا محبت اپنے وطن کے ساتھ ثابت کریں اور جیسے کہ کینیڈا گورمنٹ ایک سو پچاسویں سال گرہ منا رہی ہے تو کیوں نہ یہ کام کریں جی ورک اور کوئی بات اس حوالے سے جو ہم نے مس کر دی ہو یا آپ کو شیئر کرنا چاہ چاہتے ہوں پیغام دوستوں کے ساتھ ایک, ایک بات جو ہر ہر فیملی ہر بندہ سوچے گا وہ یہ ہے کہ یہ شاید اس طرح کا موقع کسی بھی بندے کی زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا 150 بڑی سیلیبریشن شاید کینیڈا 200 ہنڈریڈ کتنے لوگ زندہ کتنے لوگوں کو موقع ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ان فیملیز کے لیے ایک موقع ہے کہ جب ان کی اگلی سے اگلی نسلیں جب ان سے کوئی سوال کرے گا کہ بھائی کتنے تم کینیڈین ہو تو وہ جا کے یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہمارے آبا اجداد نے جب کینیڈا کی ون ففٹی کا سب سے بڑا جھنڈا بنایا تھا تو ہمارا نام ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ریسزم کا پیدا بھی ہو تو یہ آرکائیو ہسٹری اور آرکائیو میں آئے گا کہ میرے فیملی کے نام ہے تم کیا تمہاری فیملی کے نام ہے کہ نہیں ہے جی بالکل آپ نے بڑا ہی ایک یونیک پرسپیکٹیو اس کے اوپر یہ پیش کیا ہے کہ ایک طرح سے ہم تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں اس کے ساتھ ہم سگنیچر کر کے یہ ریکڈ اگر ہم سیٹ کرتے ہیں تو ایک تاریخ کے اندر ہمارا نام جو ہے ہو جاتا ہے کہ جی ہم بھی اس ڈیڑھ سو سالہ سیلیبریشن میں تو شامل تھے ہی لیکن اس کو کامیاب کرنے والے کینیڈا کے جھنڈے کے نام کے اوپر سگنیچر کر کے ورلڈ ریکڈ میں آنے والے جو ہے ہم ان میں سے بھی شامل ہیں تو بڑا ہی ایک یونیک اپرچونٹی ہے اے, لوگوں کے لیے کہ اس میں شامل ہو کر جو ہے وہ خود بھی شامل ہوں اپنے دوستوں تک پہنچیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا <coughs> کیا ہم نے اس حوالے سے جو بعض مین سٹریم میڈیا والے ہوتے ہیں ریڈیو والے ہوتے ہیں کیا ہم نے ان کو اپروچ کیا ہے اور اگر کیا ہے تو کیا ان کی طرف سے اس کی کوئی رسپانس کوئی منفی ہے یا مثبت ہے یا کوئی رسپانس نہیں ہے اے, نہیں ہم نے ابھی تک خود اپروچ نہیں کیا ہم کیونکہ اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے والنٹیئرس کو اکٹھا کرنے کے لیے اور والنٹیئرس اور سارے اس کو سپلائی مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ہم جب تک یہ کنفرم نہیں ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے جا کے میڈیا کے بھیجی کہ جو مات دیا یا یہ کمیونٹی یا یہ کمیونٹی جا کے یہ گنس بک ورلڈ ریکارڈ بنائے گی جب تک ہمیں خود یقین نہ ہو کہ ہم کر سکیں گے اب چند بہادروں کی اور چند لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے ہم کسی مقام تک پہنچے ہیں پہلی دفعہ آج سے دو دن پہلے سی بی سی اونٹیریو کے اوپر ایک لائو اینڈ کال کے اندر تین منٹ کا ذکر آیا جا جا انہوں نے ہم دوبارہ اب چھٹیوں کے بعد اگر وہ معلومات لینا چاہیں گے لیکن ہم نے خود بھی کوشش نہیں کی ہم پہلے گراؤنڈ ورک کہہ لیں گے ایک طرح سے تیاری کر رہے ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اتنا کر لیا ہے جی ہم اپنے ہدف کے قریب پہنچ رہے ہیں تو اب آپ لوگ اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں جی بالکل چلیے بہت شکریہ یہ تفصیل آپ نے بتائی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ریڈیو کے سامعین بہت سے ہیں اور وہ براہ راست بھی سنتے ہیں اور پھر ریکارڈنگ بھی پروگرام کی سنا کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ایک دفعہ پھر بھی ایک چند باتیں جو میں وہ بتانا کہ ہمارے پاس کینیڈا میں 338 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اس میں سے 60 سے زیادہ فیڈرل ممبر آف قومی اسمبلی کے ممبران ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ دستخط کیے ہیں ان کے اوپر سٹی آف ٹورانٹو کے میئر سٹی آف مسساگا کی میئر اس کے علاوہ سٹی آف جارج ٹاؤن آٹوا سٹی کے میئر اس کے علاوہ پریمیئر بریڈ وال نے لیجسلیٹیو اسمبلی کے اندر دستخط کیے ہیں اس کے علاوہ سسکیچون اسمبلی کے اندر سسکیچون اسمبلی کے اندر بہت سے بہت سے لیجسلیٹیو اسمبلی ممبران نے دستخط میں ہوئے چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایک دفعہ جاتے ہوئے دوبارہ وہ ویب سائٹ بتا دیں آپ جس کے ذریعے اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہیں کینیڈا ون فلیگ ون ففٹی فلیگ کے لیے یا کینیڈا فلیگ ون ففٹی وہ آپ بتا دیں دوبارہ ہمارے سننے والوں کی ویب سائٹ ہے کینیڈا فلیگ ون ففٹی ڈاٹ کام اور ٹویٹر ہینڈل بھی کینیڈا فلیگ ون ففٹی ہے فیس بک کے اوپر بھی کینیڈا فلیگ ون ففٹی اور انسٹاگرام اسنیپ چیٹ وقت آج موسم اتنا کچھ سے تعاون نہیں کر رہا لیکن ہم آپ کو یہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کام کو جاری رکھیں اور یہ ایک مائل سٹون ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام اس حوالے سے آئے آپ کی ٹیم کے لیے بھی ریڈیو احمدیہ کی طرف سے نیک تمنا ہے ہمیں یہ امید اور یہ خواہش کہ آپ اس کو جتنا جلدی پورا کر سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے صفی صاحب جی مبارک صاحب کی یہاں پہ موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور کیمپین ہے جس کو جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ ہیڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے مسلم فار ریمبرس ڈے جی جی جی جی بالکل میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو نومبر میں لے کے آئیں گے لیکن ہم کسی مصروفیت کی وجہ سے لے کے نہیں آ سکے تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں مبارک صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس کیمپین کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا ہے مسلم فار ریممبرنس ڈے اور اس کی تاریخی پہلو کو بھی ہمارے ساتھ ہمارے کے سامنے بتائیں شکریہ مربی صاحب آپ نے مجھے موقع دیا مسلم فار ریممبرنس ڈے کیمپین کا آغاز دو ہزار گیارہ میں ہوا تھا اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس سال ہم نے سیونتھ اینول کیمپین منائی تھی اس کیمپین کا آغاز ایسے ہوا تھا کہ دو ہزار گیارہ میں کچھ لوگوں نے پاپی جو ایک سمبل ہے ریسپیکٹ اینڈ ریمبرنس کا اور آنر کرنے کا ویٹرنز کو جی اس کو یو کے کی پارلیمنٹ کے سامنے جلایا تھا تو جماعت احمدیہ نے اور جماعت احمدیہ کینیڈا نے یہ کیمپین اس وقت شروع کی تھی 2011 گیارہ میں اور آج سات ساتویں کیمپین ہم نے کی ہے اور کچھ اس کی بتا سکتے ہیں اداد و شمار وغیرہ کوئی فنڈ ریزنگ ہم کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اس میں فنڈ ریزنگ کی اداد و شمار اس طرح تو نہیں لیکن ہم ہر سال دو سو سو تین سو برانچز کے اندر لیجن برانچز کے اندر جا کر ان کی مقامی طور پر مدد کرتے ہیں فنڈ ریزنگ, فنڈ ریزنگ میں فنڈ ریزنگ میں اس کو وہ فنڈ ریزنگ نہیں کہتے وہ پاپی اپیل کیمپین میں کہتے ہیں جس کے ذریعے یہ وہ فنڈ یوز ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ویٹرنز کے فلاہ و بہبود کے لیے اس کے علاوہ بہت سارے نوجوان بچوں کے لیے سکالرشپ سکول کے بچوں کے لیے اسکالرشپ اور اس کی اس کو چلاتے ہیں یہ کیمپین مسلم فار ریمبرنس کی کیمپین کے اندر ہمیں میڈیا کے اندر سی بی سی سی ٹی وی اور تمام کے کینیڈا کے چینلز اور اخبارات میں بہت ساری کوریج <تصفح> بھی ملی ہے میرے سب میرے خیال میں آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب ساسکت ہوں تھے تو دو تین دفعہ آپ کی بھی خبر آئی ہوئی ہے امتیاز صاحب کی بھی میں نے کافی دفعہ میں خبریں دیکھی ہوئی ہیں جی یہ اصل میں خلافت کی پیروی کی برکتیں ہیں کہ نظام کی برکتیں ہیں کہ منظم طور پر جب پورے ملک میں ایک آواز اٹھتی ہے تو اس کا یقیناً نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے جی اور اس میں کوئی ہماری کوئی ذاتی کامیابی نہیں ہے نہ کوئی ہمارا کوئی ذاتی فیل ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور خلیفہ وقت کی دعائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جماعت کا پیغام اور اس طرح کے کاموں کی ہمیں برکت ملتی ہے توفیق ملتی ہے اب مبارک صاحب یہ بتائیں بہت سارے لوگوں کو جو تاریخ ہے اس کا نہیں پتہ کہ جو دوسری جنگ عظیم تھی اس میں بہت سارے مسلمان شریک ہوئے اور انہوں نے برٹش جو سولجرز ہیں آرمی ہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے لڑے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں پلیز Uh, عالمی پہلی عالمی جنگ میں uh, uh, اور دوسری عالمی جنگ میں بہت سارے مسلمانوں نے بہت ساری قربانیاں دیں ایلائڈ فورسز کے ساتھ مل کر اور اگر uh, آپ uh, دیکھیں ایک اندازے کے مطابق انداز چار لاکھ تیس ہزار سے زیادہ مسلمان uh, جنگ میں شامل ہوئے کل uh, صرف ایک تیرہ سو اکیس لوگوں کو اب تک وکٹوریا کراس جا ملا ہے بہادری کا سب سے بڑا میڈل ہے جو کوئین وکٹوریا کی طرف سے دیا جا تیرہ سو اکیس مسلمان نہیں تیرہ سو کل ٹھیک ہے جس میں سے گیارہ سے بارہ مسلمان ہیں ٹھیک اور ان لوگ اس کے علاوہ اور بھی بہادری کے بہت سارے میڈل ہیں جو ملے ان مسلمانوں نے برٹش گورمنٹ کے ساتھ پہلی عالمی جنگ میں اور دوسری عالمی جنگ دوسری جنگ عالمی جنگ میں بہت کام کیا جی اور یہ گزشتہ یہ اور یہ ایک ایسا لاسٹ چیپٹر ہے جو پوشیدہ تاریخ ہے جو شاید یورپ میں رہنے والے اور امریکہ میں رہنے والے اور پوری دنیا میں رہنے والے ایلائڈ فورسز اور کامن ویلتھ کنٹریز کے اندر شاید یہ تاریخ کا ایک باب جو ہے اتنا نمایاں نہیں ہوا کہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ مسلمان مسلمانوں کی کیا تاریخ ہے اور مسلمانوں کی کیا خدمات ہیں جی اور کیا بہادری کے وہ کارنامے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں بہت شکریہ مبارک صاحب سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور اس وقت سے پہلے کچھ تھوڑی سی فنی خرابی تھی جس کی وجہ سے پروگرام آف ایئر بھی رہا لیکن ہمارے وہ سامعین جو پروگرام مستقل سنتے ہیں یا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسس ہے تو وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہماری ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر آج کا یہ پروگرام براہ راست جو پیش کیا جا رہا ہے پروگرام ختم ہونے کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو پروگرام کے تقریباً ایک گھنٹے کا وقت جو ہمارا اس فریکوینسی پر آپ نہیں سن سکے تھے وہ ریکارڈنگ کے طور پر سنا جا سکتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک کالر موجود ہیں پروگرام کے پہلے کالر کامران صاحب انہیں آنیر لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کام صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ ریڈیو کھولا تو کچھ گاڑی بتائیے روڈ پہ جی جی ذرا احتیاط کیجیے گا ہاں نہیں میں تو کام نہیں کرا نکلا ہوں تھوڑا سا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے تو میں آپ فنی خرابی فنی خرابی تو میں کیا بتاؤں کافی زمانے سے چل رہی ہے بلکہ کافی عرصہ محیط ہو گیا ہے فنی خرابی میں تو لیکن ٹھیک کر لیں آپ اس کو نہیں گفتو جہاں پہ ہے وہاں کا میں ذکر کر رہا ہوں تو دوسری چیز بھی یہ ہے حاجل صاحب کہ ابھی انہوں نے ذکر کرا سیکنڈ ورلڈ وار کا کتنے مسلمانوں میں حصہ لیا تو پہلے بھی حصہ میں پہلے بات کر ہوں اٹھارہ ستاون میں بھی حصہ لیا تھا مرزا صاحب کے دادا نے والد نے تاریخ کا حصہ ہے دو دو روپے لے کے ایک مسلمان کے دو دو روپے لیتے تھے مارنے کے اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں یہ بھی تو بہادری کے وہاں سے کارنامے ملے اور اس کو یہ وز جو ہے پورا پورا وضیفہ ملا منتھلی بیسس پہ سارا سال تو یہ بھی تو تھوڑے سے کارنامے اس بھی ذرا روشنی جلدی ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا میرا خیال اس کا ہم تفصیل سے جواب دے چکے ہیں ان کو مبارک صاحب آپ نے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز کہہ دیں جی میں نے اٹھارہ ستاون کی تاریخ اس طرح نہیں پڑھی میں صرف ورلڈ وار ون اور ٹو کے اوپر مسلمہ جو کہ ویٹرنز اور پاپی کیمپین کے حساب سے اور کینیڈا اور کامن ویلت کے حساب سے جو بات ہے وہ کروں گا اگر یہ بات دوبارہ کرنی ہوگی تو میں پھر آپ کو بعد میں دوبارہ بتاؤں گا اس کا ہم نے تفصیل سے جواب دیا تھا اور شاہد ان کو معلوم نہیں آ, ہمارے سامے کو کہ یہ کن کے کہنے پر جہاد پہ گئے تھے یہ گاندھی جی کے کہنے پہ جہاد پہ گئے تھے ترکہ مالات جو تھا وہ سارا معاملہ تھا اٹھارہ ست, ستاون کی جنگ ازادی کی بات کر رہے ہیں یہ mm -hmm. تو اس سلسلے میں اے, جو آ, انہوں نے بات کی اس کا کوئی چلیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جس طرح سے جس حوالے سے بات کو بیان کیا جاتا ہے نا حوالہ بڑا اہم ہے کہ ایک جملہ آپ کہہ دیں اور جملے کو پھر سارے کا سارا اپنی طرف مور دیا جاتا ہے جو پروگرام پورا آپ نے کیا بلکہ ہمارے کامان صاحب ایک سے زیادہ دفعہ یہ پروگرام ہوا ہیں سوالات بھی آپ کے ریپیٹ ہو جاتے ہیں باتیں بھی ہماری رپیٹ ہو جاتی ہیں بات ہم نے شروع کی ہے آج مختلف حوالوں سے چونکہ آپ نے پروگرام شروع میں سنا نہیں تھا اب ہمارے ساتھ بھی نہیں تھے لیکن ایک اس فریکنسی پہ آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہمارا رابطہ بھی منقطع رہا جو بات مبارک صاحب سے ہم کر رہے ہیں وہ تو ایک کیمپین کی بات کر رہے ہیں جو کینیڈا فلیگ ون ففٹی کیمپین ہے جس میں ایک لاکھ پچاس ہزار دستخط کینیڈا کے جھنڈے کے لیے جمع کیے جا رہے ہیں اور اس سے ایک بات شروع ہوئی تھی کہ ہم حب الوطن میرعمان کہ جب آپ رہتے ہیں آپ کو اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کس طرح سے احمدیہ مسلم جماعت مسائی کرتی ہے خدمت خلق کے کام کرتی ہے ان کاموں کی تفصیل پہ ہم جا رہے تھے اور پھر ہم نے پاپی کیمپین کی بات کی ہے اور پاپی کیمپین کا پس منظر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ جنگ عظیم اول کی بات کی گئی اور جنگ عظیم دوم کی بات کی گئی اور جب چار لاکھ تیس ہزار مسلمانوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں اب آپ تفصیلوں میں ہم نہیں جا رہے ہم ان سپاہیوں کی خدمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کی ریلیونس مسلمس فار ریمبرنس کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے یاد کیا جائے گا ورنہ اگر اس زمانے کے فتوا کی بات کی جائے یا کس طرح سے سلطنت عثمانیہ نے کیا کیا تھا یا جو مسلمانوں کے سرکردہ رہنما ہیں ان کی کیا سوچی تھی وہ ایک الگ پورے مضمون ایسا ہے جو ایک پروگرام کا متقاضی ہے جس کے اوپر تاریخی حوالوں سے پھر بات کی جاتی ہے جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے یا اس بات کی تعلق ہے اسے اس اس پہ ہم آپ کو جواب بھی تفصیلات دے چکے ہیں بات بھی کر لی گئی ہے اور امتیاز صاحب نے ذکر بھی شروع کیا تھا جواب دینے کا دوبارہ امتیاز صاحب آپ کی مرضی آپ دینا چاہتے ہیں جواب تو آپ دیجیے نہیں میرا خیال ہے پچھلی دفعہ ان کا بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو جواب دے دیا تھا بار بار وہ سوال کرتے رہیں گے تو ہماری طرف سے تو وہی جواب ملتا رہے گا ان کو تو میرا خیال ہے مبارک صاحب سے بات کرتے ہیں جس جو جس, جس ٹاپک جس مضمون پہ بات چل رہی تھی وہ یہ تھی مبارک صاحب اس کے بارے میں اور تھوڑی سی وضاحت کریں کہ جو آپ یہ کیمپین چلاتے ہیں مسلم فار ریمبرنس ڈے اس کا ریسیپشن جو یہاں پہ لوکل کنیڈینز ہیں ان کو ان کے کیا تاثرات ہیں اور کس طرح ریسیو کرتے ہیں میڈیا میں کس طرح اس کو ریسیو کیا جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ خاص طور پر میں اس وقت آٹھواں میں بطور مبلغ وہاں پہ خدمت کی توفیق پا رہا تھا آٹھواں میں تو وہاں پہ جب یہ اکتوبر 22 کو کینیڈا کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے دو ہزار ہاں جی چودہ میں تو اس کے بعد بہت ساری میڈیا کی طرف سے ہمیں انکوائریز بھی آئیں اور مسلمان انہوں نے پوچھا کہ یہ کیمپین آپ پہلی دفعہ شروع کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں عرض کریے گا پلیز کچھ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ کیمپین ہم نے دو ہزار گیارہ میں شروع کی تھی سات سال ہو گئے ہیں اس کیمپین کے اندر ہمیں بہت ہی مثبت رسپانس ملا اور ایک میں واقعہ بتا دوں کہ میں جب دو گیارہ میں پہلی دفعہ لیجن کے برانچ میں گیا تو وہاں پہ لاسٹ فورٹی ایئر فسٹ براؤن گائے تو جی تو ہو سکتا ہے اور لوگوں نے کی ہو اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ یہ ان فوجیوں کے اعزاز میں ہے ان لوگوں کے اعزاز میں جو نے اپنی جانوں کا نذرانہ ہم اس ملک کے لیے دیا اور انہی کے انی جانوں کے نذرانے کے کے بدلے ہم اس ملک میں آزادی اور اپنی اپنی مذہبی لسانی اور فکری آزادی کو منا رہے ہیں اور, اور کینیڈین چارٹر کے جو حقوق ہمیں ملے ہیں وہ ہم اسی ان قربانیوں کے نتیجے میں چلیے بہت بہت شکریہ مبارک صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے ریڈی احمدیہ میں اپنی کیمپینز کا ذکر کیا اپنے بات کی ہم آپ کو گاہے بگائے تکلیف دیتے رہیں گے آپ کو بلاتے رہیں گے موسم کی شدت بھی تھی آج لیکن آپ نے سفر کیا آپ تشریف لائے آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا میں ریڈی احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے اپنے مہمانوں زاہد عابد صاحب کی طرف سے اور امتیاز احمد سرا کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا چلی اسامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ جو جاری ہے اور ریڈیو احمدیہ میں آج ہم آپ کے سامنے مختلف مسائل کا ذکر کر رہے ہیں ان کوششوں کا ذکر کر رہے ہیں جو احمدیہ مسلم جماعت خدمت خلق کے لیے کینیڈا کے لیے عمومی طور پر انجام دیتی ہے اور اسلام کی ایک حقیقی تصویر جو دنیا میں پیش کی جا رہی ہے امتیاز صاحب نے اور زاہد صاحب نے آج مختلف مہمانوں کو مدعو کیا ہوا ہے اسی طرح کے آج کے ہمارے ایک اور مہمان سعود صاحب ہیں سعود صاحب آنیر ہیں اور انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے اور اس سے پہلے کہ انہیں خوش آمدید کہیں ان کو السلام علیکم کہیں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ سعود صاحب کیا کرتے ہیں سعود صاحب کی کیا خدمات ہیں ہمارے لیے اس سے پہلے انہیں آنیر لے لیتے ہیں صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سعود صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی آپ کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اس وقت اونی ہیں بہت سے سامعین ہیں جو آپ کو سنتے ہیں تو زاہد صاحب سعود صاحب سے بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں بتائیے جی جزاک اللہ السلام علیکم سو صاحب ویلکم ٹو ریڈیو احمدیہ سو صاحب ہم بات کر رہے تھے کبھی کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے جس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو مالی لحاظ سے یا دوسرے طریق سے جو غریب قوم ہے یا غرباء ہیں قوم کے ان کی بھی خدمت کی جائے تو اس سلسلے میں جماعت احمدیہ ہمیشہ سے ہی اپنے نوجوانوں کو یہ تعلیم دیتی آئی ہے کہ انہوں نے مل کر ایک انتظام کے تحت منتظم طریقے سے جو ہے یہ قربانیاں کرنی ہیں حضرت مسلم مودود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اگر نیک کاموں میں سرگرمی سے مشغول ہو جاؤ تو میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ لوگوں پر اس کا اثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر سکتا ہے سورج مغرب کی بجائے مشرق میں ڈوب سکتا ہے مگر یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی نیک کام کو جاری کیا جائے اور وہ ضائع ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں کہ تم نیک کام کرو اور خدا تمہیں قبولیت نہ دے اسی طرح ایک اور جگہ پر جو ہے اپنے خدا الحمدیہ کو یہ نصیب ہوئے کہ ان کو جو ہے اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایک تو مفید وجود بنائیں اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں نہ صرف اپنے مذہب کے غریبوں اور مسکینوں کی بلکہ ہر قوم کے غریبوں اور بے قسوں کی تا دنیا کو معلوم ہو کہ احمدی اخلاق کتنے بلند ہیں تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے خلفاء کی نسائیں ہیں ہمارے لیے اور نوجوانوں کے لیے جس کی بنا پر ہم بعض پروگرام جو ہیں ان کا انعقاد کرتے ہیں تو میں اس حوالے سے, سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بھی ماضی قریب میں ہم نے کوئی ایسے پروگرام کیے ہیں جس میں غربا کی مدد کا ہم نے کوئی سلسلہ شروع کیا ہو جی بسم اللہ الحمد للہ ہر سال مسجد کلام ال کیڈا دسمبر کے مہینہ میں سالانہ فوڈ ڈرائیو کا انعقاد کرتی ہیں ان سال حضرت کے اشاد کے مطابق اس فوڈ ڈرائیو کا نام تھوڑا سا تبدیل کر کے سالانہ اشرا تھا اور اس اشرا کے دوران مجلس خدام ال کینیڈا کو جو ٹارگٹ ملا ہمارے صدر صاحب کی طرف سے وہ تھا ساڑھے تین لاکھ پاؤنڈ فوڈ اکٹھا کرنے کا تو الحمدللہ للہ میں حضال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پورے کینیڈا میں ہمارے پاس چودہ ریجنل چیپٹر ہیں اور تقریباً نوے لوکل چیپٹر ہیں تو اس ساڑھے تین لاکھ کے ٹارگٹ کو ہر ریجن اور لوکل مجالس میں اس کو تقسیم کر کے ان کے انڈیویژل ٹارگیٹس ان کو دیے گئے تو الحمدللہ للہ دس کے ختم ہونے سے پہلے ہی یعنی کہ دس طریق سے پہلے ہی آہ آہ درواؤٹ دا کینیڈا خدام اور اعتفال نے مل کر نہ کہ اس اپنے ٹارگٹ جو دیا گیا تو اس کو پورا کیا بلکہ اس سے پچیس ہزار پاؤنڈ زیادہ فوڈ کٹا گیا جو اللہ کہ تین لاکھ پچیس ہزار فاؤنڈ بنا <coughs> اور اس اس فوڈ ڈرائیو کے اس, آ, آ, اس, آ, ہمارے پیارے آقا حضرت آ, خلیپت خلیفۃ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے شداب کے مطابق ان سال جو چیریٹیز کو اس کی جو کی گئی فوڈ اور جو کیش تھا وہ تقسیم کیا گیا یعنی کہ جہاں جہاں پہ جمع کیا ان کے جو مقامی جو فوڈ بینک وغیرہ تھے ان کو ہی دیا گیا جی بالکل اچھا اس سلسلے میں اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی واقعات شیئر کرنا چاہیں جس میں دوستوں نے یہ کام کیا ہو اور اس میں کوئی منفی یا کوئی مثبت کوئی پہلو سامنے آیا ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال جو ویدر کی صورتحال تھی وہ کافی سرد موسم تھا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ خدام العمدیہ جو ینگ خدام ہے انہوں نے اتنا اس میں پارٹیسپیٹ کیا کہ کے کے سرد ہونے باوجود وہ باہر ڈور ٹو ٹور انہوں نے جا کے نوک کر کے اس فوڈ کو کلیکٹ کیا اور اس چیز کو بہت زیادہ سراہایا گیا جو مختلف فوڈ بینکس اور چیریٹیز تھیں اندر کے اس کام کو تو الحمد ایسے کئی واقعات ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں جس میں خطام شامل ہوتے ہیں اور اس کا مثبت ان کی زندگیوں پر اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ناک صرف جو ان کی زندگی, زندگی ہے بلکہ اس کے علاوہ ان کے ٹوٹل ان کے ایٹیٹیوڈ پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے شکریہ بہت بہت جماعت احمد یا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ سے انسانیت کی خدمت کرتی چلی آ رہی ہے اور دراصل یہ جو خدمت ہے قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی کے تحت ہے اور اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے اس کے تحت ہے اور ہمارے جو نوجوان ہیں جو ذکر کر رہے تھے صفی صاحب کہ مختلف جو دہشت دہشت گرد تنظیمیں ہیں جی. وہ کس طرح نوجوانوں کو ریڈیکلائز کرتی ہیں جو پروگرام کا تھیم چل رہا ہے کہ کس طرح ہم اپنے نوجوانوں کو مختلف طور پر مختلف کاموں میں ہم اس ان کو مشغول رکھتے ہیں اور کس طرح وہ واپس کمیونٹی کو دیتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں اور سینس آف بلونگنگ اس طرح ہوتی ہے دراصل حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسی خام سید تعالیٰ بن اسل عزیز جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ ہیں ان کی رہنمائی کے تحت ہے پچھلے سال جماعت احمدیہ کے کینیڈا میں یہاں پہ پچاس سال ہوئے تو وہ شکرانے کے طور پر جماعت احمدیہ نے اور ہماری جو یوتھ آرگنائزیشن ہے بیسکلی جی. انہوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا جو کہ ملین پاؤنڈ فوڈ کر اور میں سعود صاحب سے ذکر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں کہ یہ جو ملین پاؤنڈ فوڈ تھا جو معلومات ہیں اس کے بارے میں کچھ آگاہ کریں پلیز جی الحمدللہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ خدام ملیہ کا ایک لاسٹ ایئر ایک ہیوج مائل سٹون تھا کہ پورے سال میں ملین پاؤنڈ فوڈ کا اکٹھا کرنا تو اس کیمپین کو الحمدللہ کنٹری وائڈ چلایا گیا اور پورے سال کے پر یہ محیط تھا اور الحمدللہ جیسا کہ خدام الحمدیہ کو جو بھی کام سونپا جاتا ہے اور اس کو محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور ہمارے ایک لفا وقت کی دعائیں ہیں کہ اس کام کو الحمدللہ اس کے مقررہ وقت میں پورا کیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے خدام کو یہ موقع دیا ہم نے یہ چیلنج پورا کر کے دکھایا خدا نے کہ ایک ملین پاؤنڈ فوڈ پورے کینیڈا میں کلیکٹ کیا اور یہ ایک اس قسم کا چیلنج تھا جو کہ پہلے کبھی کسی بھی یوتھ آرگنائزیشن نے اس طرح کی کوئی اچیومنٹ نہیں تھی کینیڈا میں اس چیز کو بہت زیادہ سرایہ بھی گیا اور اس, اس, اس, اس کا ایک جماعت کا جو پروگرام ہوا تھا نیتن فلپ اسکوئر میں لاسٹ ایئر اس جی. میں اس کی باقاعدہ پریزنٹیشن ہوئی تھی جس میں اس چیز کا جس میں جو جو چیریٹیز اور جو فوڈ بینک جن کو یہ تقسیم کی گئی تھی وہ وہاں پہ موجود ہے اور الحمدللہ یہ محض خدا کا فضل ہے کہ جو خدا دیا اس, اس طرح کے فلاحی کاموں میں مشغول ہیں اور ان اللہ تعالی آگے بھی یہ اسی طرح ہی رہے گی بات کی اسی طرح سے ہے کہ ہمارے آپ سے بھی ذکر ہوا ہم نے بلڈ ڈرائیو کا بھی ذکر کیا ہے کینیڈا فلائک ون ففٹی کا بھی ذکر کیا ہے آپ نے خدام کے حوالے سے بات کی بلکہ اطفال بھی اس فوڈ ڈرائیو میں شامل تھے جو مجھے یاد ہے اطفال بھی تھے اور اس سرد موسم میں وہ بھی ڈور ٹو ڈور گئے ہیں انہوں نے بھی اس کیمپین میں حصہ لیا ہے پھر ہم انہیں شامل بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے فوڈ جمع کیا بلکہ جو سعود صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ مقامی جو چیپٹرز ہوتے ہیں فوڈ بینکس ہیں وہاں جا کر یہ فوڈ دیا جاتا ہے تو یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ کچھ نوجوان ساتھ ہوں کچھ بچے ساتھ ہوں وہ اس سارے عمل کو دیکھیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں آخر تک لوگوں کی خدمت کریں اسی طرح سے مختلف شلٹرز میں بھی جاتے ہیں اور مختلف طرح کی خدمات انجام دی جاتی ہیں سعود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنی کیمپین کے بارے میں بتایا آپ کو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے ہم ہماری نیک خواہشات ہیں جو بھی آپ کی کیمپین ہیں خدمت خلق کے جو بھی جذبے ہیں جو پروگرام آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل میں برکت ڈالے آپ کا حامی ناصر ہو اور زاہد صاحب کی طرف سے بھی امتیاز صاحب کی طرف سے بھی اور ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے ایک دفعہ پھر شکریہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سامعین بات ریڈیو احمدیہ پہ آپ سن رہے ہیں ہماری اور ہم آپ سے مخاطب ہیں شب بارہ بجے تک ہمارے پروگرام کے آخری تیس منٹ سے کچھ کم کا وقت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے آج کے پروگرام کا پہلا گھنٹہ جو اس نشریات پر ہم لے کر آتے ہیں آپ نہیں سن سکے لیکن وہ پروگرام وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہماری ویب سائٹ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اس پر اپلوڈ کر دیا جائے گا اور آپ اس کو سن سکتے ہیں امتیاز احمد سرا صاحب اور مکرم زاہد عابد صاحب یہ دو میرے مہمان ہیں آج ریڈیو ایم دیا میں اور اب تھوڑا سا وقت ہے کہ ہم پروگرام پر عمومی طور پر بھی بات کر سکتے ہیں یا کچھ آپ کے ذہن میں سوال ہو کوئی بات ہو ان موضوعات سے متعلق جو ہم نے کی ہے تو آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی بتائیے مجھے کیا آپ اثرات کہتے ہیں کہ مرزا مرزا آپ کو اسلام کی حقیقی تصویر دکھاتی ہے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ غیر حقیقی تصویر کن کے پاس ہے اور دوسرا آپ جتنے بھی معافی چاہتا ہوں کال شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے کال شاید غائب ہو گئی ہے مین صاحب آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں امتیاز صاحب میں تھوڑا سا مس بھی کریا گیا تھا کہتے ہیں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو بتاتی ہے تو کہتے ہیں غیر حقیقی تعلیم جو بتاتے ہیں وہ بھی بتا دیں جو دوسرے لوگ بتاتے ہیں دراصل نبی کریم صلی اللہ, صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لم یب کا الاسلام نل اسلام ہوں شاید امین صاحب آگے ہیں تو ان کو لے لیتے ہیں میرا خیال پہلے چلیے بہت بہتر امین صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیا ویڈیا میں آپ آنے ہیں. اپنا سوال برائے مہربانی پیش کریں جی بار بار آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام سے اسنی خدمت کر رہے ہیں اتنی خدمت کر رہے ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ ہاتم تائی اور نوشیروان. ایک ثقافت میں اور ایک عادل میں مشہور تھا دونوں کا عقیدہ دونوں کا کام اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا کیونکہ وہ اسلام کا عقیدہ نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت میں بھی فرمایا کہ جو بھی کافر کسی بھی قسم کا کفر ہے اس کے پاس اس کو دنیا میں ہی اجر مل جائے گیا جائے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تو اس آیت کے بارے میں اور یہ ساری باتوں کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے مجھے بتائیے بہت شکریہ آپ کا چلیے بہت شکریہ ان کی جو سوال کے تین چار حصے ہیں ان کو باری باری لیتے ہیں تو حقیقی تعلیم اور غیر حقیقی تعلیم کے بارے میں جو اس میں ان کا کامنٹ تھا اس کا پہلے تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وَََََََیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل پہلے فرمایا تھا کہ اسلام پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لم یب من الاسلام اللہ ہوں کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا ولا یب کا مین القرآن اللہ کہ قرآن کا صرف رسم الخط ہی رہ جائے گا دی, لکھنے کے لیے بس رہے لکھنے کے لیے رہ جائے گا ٹھیک پھر آگے فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ شر و من تحتی میں سمای کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور انہی میں سے انہیں سے فتنہ آئے گا اور انہی میں سے واپس لوٹ جائے گا, لوٹ جائے گا. <تصفح> اب خود امین صاحب انصاف کی نظر سے دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج کا جو موضوع ہے اسی پہ بات کرتے ہیں کہ ایک جہاد کا ہی لے لیں صرف تعلیم لے لیں جو یہ جہاد کی تعلیم پیش کر رہے ہیں کیا وہ حقیقی جہاد کی تعلیم ہے جو اسلام نے بتائی ٹھیک ہے کیا وہ تعلیم جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماہود علیہ السلاۃ و السلام نے بیان فرمائی کہ وہ حقیقی ہے خود ہی پتہ لگ جائے گا اللہ تعالیٰ ایک طرف تو قرآن کری میں یہ فرماتا ہے کہ اگر جہاد پہ جاؤ گے ان اللہ عالیہ نسرا قدیر اگر حقیقی جہاد ہوگا اس پہ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد لازمی طور پہ کرے گا اللہ تاکید کے ساتھ ہاں جی بالکل اور دوسری طرف دیکھے جائے کہ انہوں نے جتنے بھی جہاد کیے شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا اس کا کیا نتیجہ ہوا حضرت مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ جہاد مفقود ہو گیا ٹھیک ہے اور صرف اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ دیا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور صحیح البخاری میں ہے کہ یدالحرب جب مسیح ماؤد و مہدی ماؤد آخری زمانے میں تشریف لائیں گے وہ یدالحرب کر دیں گے تو یہ وہ حقیقی تعلیم ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو حضرت مرزا صاحب نے ذکر کیا اس کا اب ایک یہ اس بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی اور بھی بہت زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ امین صاحب آپ خود ہی ایک اپنی نظر دوڑا کر اور عقل کو دوڑا کر دیکھ لیں پورے پوری دنیا میں کہ اس بارے میں کیا آپ کے تاثرات ہیں اور جماعت احمدیہ کیا کر رہی ہے اور آپ کیا کر رہی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاد نفس کا جہاد بھی کر رہے ہیں ہم مالی جہاد بھی کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تبلیغ کا بھی جہاد کر رہے ہیں اور جب جہاد کی شرطیں پوری بھی ہو جاتی ہیں اس وقت جہاد بھی کیا جاتا ہے وہ پچھلی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں فرقان بٹالین اور دوسرا بالکل ٹھیک ہے اب دوسرا انہوں نے ایک آیت قرآن کریم کو خود ہی اس کا ترجمہ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ یہ آیت ہے اور نہ اس کا کوئی حوالہ دیا اور بتایا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جہاں تک اب یہ آیت انہوں نے بتانی ہے تبھی ہم اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں تک اصول کی بات ہے کہ جہنم میں کون جائے گا جنت میں کون جائے گا اس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلہ کرتی ہے کیونکہ وہ مال کی یوم الدین ہے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی اس صفات میں شریک نہیں ہوتے اور کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو है. یہ ان سے یہ درخواست ہے کہ بجائے کہ تعصب کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ کیا جماعت احمدیہ کر رہی ہے آپ جو ہمارے عقائد ہیں اس کو اپنے عقائد کے ساتھ کمپیر کر لیں کتنے کو مختلف ہیں اور کیا اب جو انہوں نے بتایا کہ جماعت احمدیہ غلط ہے اور اور بہت ساری باتیں کہیں جی اب کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح وسیح اماؤد مہدی اماؤد علیہ صاحب السلام نے اپنی کتابوں میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کئی جگہ پہ کہ اگر ان کے مطابق یہ جماعت جھوٹی ہے اور حضرت علیہ السلام سچے نہیں ہیں نوزب اللہ تو کیا اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ یا جھوٹوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے ٹھیک ہے کہ سا ایک تو اس طرف ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا بھی جا رہا ہے کیا کہ کہتی ہے بلکہ عملی طور پہ مٹانے کی کون سی کوشش نہیں پوری کوشش کی, جا کی جا پوری کوشش کی اور آج تک کوشش کرتے چلے کرتے جا رہے چلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر ہر دفعہ اور ہر آن جماعت احمدیہ کی مدد فرمائی ہے اور بتا دیا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اور کس کے ساتھ خدا تعالیٰ ہے اور کس کی تائید اور نصرت اس کے ساتھ اور کس کے ساتھ تائید اور نصرت نہیں ہے اب ہمارے ملک کو ہی دیکھ لیں پاکستان کو ہی دیکھ لیں اگر انہوں نے اس عالمِ اسلام کی اور اسلام کی اتنی خدمت کی کہ انہوں نے کتنے سوچ, کتنے سال پرانا نوے سال, سال م... پرانا, پرانا مسئلہ حل کر دیا اور جنہوں نے مسئلہ حل کیے تھے جنہوں نے سارا یہ شروع کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو خدمت کرنے والے ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو تھوڑا سا غور کریں کہ کتنی دیر تک یہ معاملہ چلے گا کتنی دیر تک ہم پر کفر کے یہ لگتے رہیں گے اور کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہم کرتے ہیں اسلام کی خدمت کرتے ہیں اور جو ہم بار بار بیان کر رہے ہیں کوئی اس میں کوئی بڑ مارنے کا مقصد نہیں ہے جی اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور کس طرح کے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کس طرح جو نگیٹو پرسیپشن ہے منفی پرسیپشن ہے لوگوں کی اسلام کے بارے میں اس کو کس طرح دور کر رہے ہیں تو یہ اقتصار کے ساتھ ہمارے دوست کے سوال کا جواب ہے یا ان کے جو بھی تأثرات ہیں ان کا ہمارا رسپانس ہے جو حدیث ہے صاحب آپ نے بتائی ہے اسی حدیث کے ساتھ یا اور بھی تو اس طرح کی حدیث بھی ہیں کہ جہاں فرقوں کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ کون سا فرقہ جی صحیح ہے کون تو میرے ذہن میں حدیث پوری نہیں ہے اگر آپ بتا سکیں ہاں جی تو وہ حدیث کچھ ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ, <تصف> اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جو یہود و نثارہ ہیں ان کی وہ ستر بہتر ان کے فرقے ہو گئے تو لیکن میری امت وہ تہتر فرقوں میں ہوگی ٹھیک ہے اور ان میں سے سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے اللہ واحدہ سوائے ایک کے جو کہ جماعت ہوگی اور وہ جماعت ہوگی جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے صحابہ پر چلنے و... کے اسوے پر چلنے والی ہوگی ٹھیک تو یہ وہ حدیث ہے ٹھیک ہے تو یہ <ık> امین صاحب بہت دفعہ باتیں کی بھی گئی ہیں اور بات صرف اتنی سی ہے کہ باتوں کی حد تک تو اب بات ہے نہیں کہ بات بیان کر دیں اور ہم بات بیان کر دیں اللہ کے فضل سے میدان جو خالی ہے اس میدان میں جس خلا کو سارے کے سارے آپ مل کے بھی نہیں پور کر سکرے اللہ کے فضل سے وہ بیڑا آج احمدیہ مسلم جماعت نے اٹھایا ہوا ہے اور جماعت احمدیہ قرآن کریم کی بھی خدمت کر رہی ہے جماعت احمدیہ مساجد کی تعمیر بھی کر رہی ہے جماعت احمدیہ اس مغربی معاشرے میں اسلام کی ایک حقیقی تصویر بھی آپ کے لیے پیش کر رہی ہے یہ ہے جو ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اس کے مقابل پر اگر آپ دیکھتے ہیں وہ علماء جنہیں آپ علماء کہتے ہیں ان کا کردار ان کا بیان ان کی مسائی اور حقیقتاً اگر آپ تعصب کی عینک اتار کے دیکھیں تو آپ بتائیے کہ کس قسم کی اسلام کی تبلیغ کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ دائرہ جس میں شامل کیا جانا چاہیے اس دائرے سے آپ دھڑا دھڑ لوگوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں امتیاز صاحب جی بالکل ایسا ہی ہے اگر اگر ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو کچھ اپنے ان کے جو علماء ہیں انہی کی الفاظ میں ان کو بتا دیتے ہیں کہ جو مولوی منظور احمد صاحب چنیوٹی ہیں ایک بہت ہی جماعت کے خلاف انہوں نے ساری عمر گزار دی جماعت کے خلاف کہنے میں اور باتیں کرنے میں اور لوگوں کو ہمارے خلاف اکسانے میں اور نفرت پھیلانے گئے وہ ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ روسی زبان میں کادیانی جماعت نے قرآن کریم کا ترجمہ کروا کر پورے روس میں تقسیم کیا ہے یہ میرے है. الفاظ نہیں ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں اور وہ آگے کہتے ہیں کہ کم از کم سو زبانوں میں کادیانیوں نے تراجم شائع کروائے ہیں جو پوری دنیا میں تقسیم کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ان کے عبدالحق صاحب ہیں نے ٹیلی ویژن کا ذکر کیا عبدالحق صاحب جناب عبدالحق صاحب وہ اپنے مضمون علماء اسلام سے گزارش میں لکھتے ہیں یہ سنیے گا ان کی بات قادیانی ٹیلی ویژن جو مسلم ٹیلی جی. ویژن احمدیہ انٹرنیشنل ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں قادیانی ٹیلی ویژن پاکستان کے گھر گھر میں داخل ہو چکا ہے ٹھیک جی. اگلی بات سنیے گا جو ہمیں یہ کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت تفسیر درس حدیث حمد و نعمت حمد و نعت اور تمام قوموں کے قادیانیوں خصوصاً عربوں کو بار بار پیش کر کے قادیانی ہماری نوجوان نسل کے ذہن پر بری طرح چا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیسے چاہ رہے ہیں قرآن کریم قرآن کریم کی تلاوت چلا کر خراب کر رہے ہیں ان کو ان کو تفسیر بتا کر خراب کر رہے ہیں درس حدیث کر کے مطلب کوئی بات کرنے والی لیکن یہ ہے اب ایک اور ہیں قاضی محمد اسلام صاحب وہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ قادیانی کادیانیوں کا بجٹ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سارے ان کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں شاید ہماری بات کا تو ان پر اثر نہیں ہوتا ہے تو اپنے لوگوں کی بات سنیں تو شاید ان پر کوئی پرسیپشن چینج ہو وہ کہتے ہیں قاضی محمد اسلم صاحب قادیانیوں کا بجٹ کروڑوں روپوں میں پر مشتمل ہوتا ہے تبلیغ کے نام پر دنیا بھر میں وہ اپنے جال پھیلا چکے ہیں ان کے مبلغین دور دراز ملکوں میں ملکوں کی خاک چھان رہے ہیں بیوی بچوں اور گھر بار سے گھر بار سے دور قوت لا یموت پر کانے ہو کر افریقہ کے تپتے ہوئے سیراؤں میں یورپ کے ٹھنڈے سبزہ زاروں میں آسٹریلیا کینیڈا اور امریکہ میں کادیانیت کی تبلیغ کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں جی تو یہ ان کی باتیں ہیں اس طرح ہیں تو یہ جماعت احمدیہ اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے اور حضور صلی اللّہ وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے نا حدیث تجی اللہ علیہ وسلم <تصفح> نے فرمایا کہ اس اس جماعت کی کیا مثال کس کیا کس طرح پتہ لگے گا کہ وہ جماعت کون سی ہے میرے, میرے ہاں صاحب صاحب آپ نے فرمایا چاہت چاہت کہ میرے اور میرے صحابہ کے اس پر چلیں گے تو صحابہ نے کیا سفی صاحب کیا جی کیا اسلام کا پیغام پہنچایا ہے یہ کونے کونے پہ دنیا کے پہنچے ہیں اور ایک حقیقی جو سیرت کا نمونہ تھا وہ بھی دکھایا اس کی پیروی کی ہے اور آج اس پیروی کو لے کر اگر دنیا میں کسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وہ احمدیہ مسلم جماعت ہے جی بالکل ایسے ہی ہے پھر مولانا ظفر علی خان صاحب हुँ. کوئی ایسا نام نہیں جس کو کوئی جانتا نہ ہو جی وہ یہ فرماتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر احمدیوں کو برا بلا کہہ کہہ کہ, کہہ لینا نہایت آسان ہے غور کرنے والی بات ہے کہ گھر بیٹھ کر احمدیوں کو برا بھلا کہہ لینا آسان بات ہے لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہی ایک جماعت ہے جس نے اپنے مبلگین اس انگلستان میں اور دیگر یورپین ممالک میں بھیج رکھے ہیں جو تبلیغ اسلام کرتے ہیں ٹھیک yeah. ہے تو یہ اور بھی حوالہ جاتا ہیں لیکن میرے خلاج آج اتنے ہی کافی ہی ہیں اس پہ بات کریں گے اور اس پہ بات ہوتی بھی رہی ہے اس پہ بات ہوتی بھی رہی ہے کامران صاحب انتظار کر رہے ہیں کامران صاحب کو آنیر لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کامران صاحب کامران <coughs> صاحب نے کافی دیر انتظار کیا لیکن وہ انتظار کی زحمت مزید نہ اٹھا سکے تو سامع پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور ہم اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو اور اتوار کو آج کا جو پروگرام ہے یہ شب بارہ بجے تک جاری رہتا ہے آج اسٹوڈیوز میں میرے مہمان ہیں امتیاز احمد صرا صاحب اور زاہد عابد صاحب ان دونوں حضرات کے ساتھ تو اور بھی لوگ ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے گاہے بگاہے مختلف مسائل جو جماعتیں احمد کی ہیں ان پر گفتگو ہوئی گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے امتیاز صاحب کے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں پڑھ حکیم عبد الرحیم صاحب اشرف مدیر رسالہ المنیر لال یا فیصل آباد جی وہ لکھتے ہیں قادیانیت میں نفع رسانی کے جو جوہر موجود ہیں ان میں اولین اہمیت اس جد و جہد کو حاصل ہے جو اسلام کے نام پر وہ غیر مسلم ممالک میں جاری رکھے ہوئے ہیں یہ لوگ صفی صاحب سنیے گا یہ بس لوگ بس قرآن مجید کو غیر ملکی زبانوں میں پیش کرتے ہیں تصلیس کو باطل ثابت کرتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سنو. کی سیرت طیبہ کو پیش کرتے ہیں ان ممالک میں مساجد بنواتے ہیں اور جہاں کہیں ممکن ہو اسلام کو امن و سلامتی کے مذہب کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو دوست ہیں امین صاحب ان کی ساری باتوں کا جواب ہے کہ کہاں حقیقی اسلام ہے اور کہاں حقیقی اسلام نہیں ہے وہ حضرت اکتس مسیح مدر صاحب سلام نے فرمایا کہ دل ہمارے ساتھ ہیں مو گو مو کریں بک, بک ہزار تو یہ انہی کے علماء کی طرف سے جواب ہے انہی کے سوال کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی زاہد صاحب کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں اس زمین میں کوئی بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں جی ہم یہ بات کر رہے تھے آج جو, جو ہمارا گفتگو کا موضوع رہا हुم. اس میں ہم نے اس حوالے سے ہی بات کی کہ جم, کس طرح انسانیت کی خدمت بھی کی جائے ہم نے مختلف پیرایوں है. میں اس بات کو دیکھا کہ جماعت احمدیہ دیا کہ کی کیا مسائل رہی ہیں گزشتہ سال میں یا اس سال جو ہے ہمارے مختلف طریق پر جو ہے لوگوں کی خدمت کا جو سلسلہ جاری رکھا گیا تو اس سلسلے میں جو ہے ہمارے پیارے معامل خام صلی طالب بن عزیز نے جو سب سے زیادہ اس بات کی توجہ دلائی ہے کہ جب بھی آپ نے مختلف مقامات پر جو ہے اپنے تقریر کا موقع ملا آپ نے اس اس بات کو باور کروایا ہے کہ جماعت احمدیہ جس ملک میں بستی ہے جہاں پہ بھی رہتی ہے ان کے جو ہے وہ مخلص شہری ہیں اور ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کوشہ رہتے ہیں جرمنی میں بھی جو ہے پیارے امام کو اس طرح ایک خطاب کرنے کا موقع ملا جو کہ خطاب میں ملٹری کے بہت سے لوگ شامل تھے جس کو بیسکلی ایک طرح کا ایک ملٹری ہیڈ ہے جرمنی میں کوبلنس میں وہاں پر یہ دو ہزار بارہ میں بھی آپ کو جو ہے خطاب کا موقع ملا تھا اس میں بھی اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان جو جرمنی میں بستہ ہے اس کی جو وفاداری ہے کیا وہ جرمنی کے ساتھ ہے یا اگر کوئی جنگ چھٹتی ہے تو کیا اس کی وفاداری جو ہے وہ اگر لٹ سے سعودی سے جنگ ہوتی ہے یا کسی مسلمان ملک سے ہوتی ہے تو اس کی وفاداری کیا کس کے ساتھ ہوگی تو حضور نے پریکٹیکلی قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں اور اسوا سے اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے یہ بات بڑے واضح طور پر آپ نے بیان فرمائی کہ جو احمدی جس ملک میں بستا ہے وہ اسی ملک کا جو ہے وہ شہری ہے اور اس کی وفاداری اسی ملک کے ساتھ ہے تو یہ ورنہ آپ کے سامنے وہی شکل پیدا ہوگی کہ ہم رہتے ایک ملک میں ہوں گے وفاداریاں کہیں اور ہوں گی تو جو ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے کیسے محفوظ محسوس کریں گے ان کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہو کہ یہ بندہ تو کسی وقت بھی حالات مشکل ہوئے تو یہ تو ہمارے اپنے خلاف ہو جائیں گے ایک طرح یہ ہمارے ہے. بارے میں یہ خیال تصور ہوگا کہ عین ممکن ہے یہ لوگ تو دوسرے ملکوں کے ایجنٹ ہوں بالکل ٹھیک ہے اور مسلمانوں کی جو باہمی اختلافات آج ہیں تو کتنے ہی ایسے مسلم ممالک ہیں جو آپس میں بھی جنگ کر رہے ہیں بالکل مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں آن ہمارے آن سامنے آن... ہی ہیں اور ہمارے پیارے امام بن صرف عزیز نے جو موجودہ جو صورتحال ہوئی بین الاقوامی سطح پر جہاں پہ جو ہے ایک ملک نے اپنی ایمبیسی کو یروشلم جو ہے جو منتقل کیا تو حضور نے اپنے خطبہ جمعہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی جو ان کو آج اس طرح یہ سلوک ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کی وجہ بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ممالک خود آپس میں کمزور ہوں جی خود کمزور اور آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس طرح دوسرے ممالک کو جو ہے وہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اس طرح مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے آپس میں جو ہے وہ تعلقات پہلے سے بھی خراب سے خرابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو حضور ہر موقع پر جہاں پہ بھی آپ کو اس طرح موقع ملتا ہے اس طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ جماعت کے لوگوں کو جہاں پر ہی بستے ہیں اپنے تعلقات بھی بڑھانے چاہیے اور لوگوں کو کے اندر جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں یا اسلام کا تعارف جو ہے وہ بھی بڑھانا چاہیے ٹھیک ہے اور اس سلسلے میں جہاں پہ مربیان یا مبلغین جو ہیں اور عام ہمارے جو لوگ بھی ہیں وہ بھی اس طرح جو ہے خدمت کرتے رہتے ہیں کہ جہاں بھی ان کے ورکرز یا جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے سوشلائز کرتے ہیں ان کے اندر بھی اسلام احمدیت کا تعارف کرواتے ہیں ان کو آگاہ کرتے ہیں مساجد کے افتتاح ہوتے ہیں یا کوئی اور تقریب رکھی جاتی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے جماعت احمدیہ جو ہے وہ اسلام کا تعارب بھی کراتی ہے اس طرح کے کئی پروگرام ہوتے ہیں پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام ہوا تھا اس میں بھی بعض سکھ دوست آئے ہوئے تھے ان سے جب بات ہوئی تو ان کو بالکل بھی اسلام کا ہی نہیں معلوم تھا کہ جا. اسلام ہوتا کیا ہے مسلمان کرتے کیا ہیں مارنے کے علاوہ آہ. ماننے کے علاوہ اور بات ہے مثلاً کہ کامن کوسچن ہوتے ہیں کہ حلال کیا ہے ٹھیک ہے ہم مسلمان ہمیشہ کہتے ہیں جی حلال کھانا یا حلال چیز کھائیں یا حلال لکھا ہوا ہو تو ادھر جائیں تو اس اس سے مختلف سوالات اسلام کے ارکان وغیرہ اس طرح کی جو ہے بعض باتیں ہوتی ہیں جن کا تعارف ہے تو اس لیے ہماری ہمیشہ کوشش رہنی چاہیے ٹھیک صفی صاحب آخری چند منٹ رہ چکے ہیں جی تو اس کو مناسب سمجھتے ہوئے حضرت اکتس مسیح ماود علیہ سلام کے دو اقتباسات اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت مسیح ماؤد علیہ سلام فرماتے ہیں یہ عاجز تو محض اسی غرض کے لیے بھیجا گیا ہے تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچائے کہ دنیا کے مذہب مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب مذہب حق پر ہے اور خدا کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللّہ, علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک جگہ پہ آپ تحریر فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں اور اس زندگی میں جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلود زندگی کہتے ہیں نجات پائیں حقیقت میں یہی بڑا بھاری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے بس اس وقت بھی جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبوس فرمایا ہے تو میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک ہے جو سب نبیوں کی تھی یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے بلکہ دکھانا چاہتا ہوں اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف راہبری کرتا ہوں پھر ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے معمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق میں ایک کے رشتے میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے سلو کی بنیاد ڈالوں اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھلاؤں اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعے نمودار ہوتی ہیں حال کے ذریعے سے نہ محض کال سے ان کی کیفیت بیان کروں اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کی آمیزش سے خالی ہے جو اب نابود ہو چکی ہے اس کو اس کا دوبارہ میں دائمی پودا لگا دوں اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے ایک آخر پہ آخری جو اقتباس ہے چھوٹا سا اقتباس ہے وہ پیش کر دیتے جی ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں کیا یورپ اور کیا ایشیا ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں تو کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور یہ مقصد آج ایک سو پچیس سال سے زائد کا وقت گزرنے کے بعد اللہ کے فضل سے زمانہ بھی وقت بھی حالات بھی اس پر گواہی ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ امتیاز احمد سرا صاحب بہت شکریہ زاہد عابد صاحب آپ دو لوگ آج ریڈیو احمدیہ کے مہمان بنے چونکہ وقت اب پورا ہوا چاہتا ہے آج کا پروگرام سامعین ہم ختم کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں ہم آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ سب آپ تمام لوگ خیریت سے گھر پہنچیں موسم بھی مناسب نہیں ہے جو لوگ روڈ پر ہیں اپنا خیال رکھیے گا دھیان رکھیے گا جو گھروں پہ پر پروگرام سن رہے ہیں آپ کے لیے نیک تمنایں اور دعائیں ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے سفیر راجپوت کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا ہم آپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہوں گے ان ہفتے کی شک تاریخ کو نو بجے ایف ایم پر ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر گے, گے. تک Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahmadiyya's Zindama Ahmadiyya's Zindama Ahmadiyya's Zindama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 مدی زندہ باد پر چم ہم اسلام کائن دنیا میں لہرائیں گے